وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا قال الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربه إدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم الله في يوم لا ظل ضل إلا ظله وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنا غلمانا حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان رواه الطبراني وابن ماجه سح البانی اور احم تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کی بریائی ہر بندگی خواہ و داہری ہو کے باطنی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے اور عبادتوں کے مستحق ہے وہی سچا معبود ہے اس کی جتنی تعریف کریں جس قدر بڑائی بیان کریں وہ کم ہی ہوگی سبحان اللہ وبیحمدی سبحان اللہ درود و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات گرامی پر کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے سوپی گئی ذمہ داری کو کما حق ادا کیا توحید کی دعوت دی شرک سے منع فرمایا اللہ کا حق لوگوں کو بتایا امت کی اپنی قوم کی اپنی امت کی اصلاح فرمائی اور ایک ایسا دین دے گئے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے اللہ مسل علی محمد علام احمد کما علی صلاح براہیم علبراہیم النک حمید مجید اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد احمد بارکت علی صلاحبراہیم علبراہیم الن کا حمید مجید اس حمد و سراب کے بعد محترم امیر صاحب اللہ معزز اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز اور پیارے بچوں آج کے اس پروگرام میں جیسا کہ آپ نے سنا بھی جو کہ ایک, ایک کانفرنس ہے جس کا نام اصلاح معاشرہ رکھا گیا ہے مجھے نوجوانوں کے متعلق ان میں جو بگاڑ ہوتا ہے اور اس کا جو علاج ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہاں اس مقام پر کہی گئی تمام باتوں کو سمجھنے ان کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بنیادی بات کو نہ بھولیں ہم وہ بات یہ ہے کہ یہ کانفرنس ہے موضوع ہے اصلاح معاشرہ کیا مقصد ہے کانفرنس کا اللہ جزائے خیر دے ذمہ داروں کو اللہ جزائے خیر دے منتظمین کو اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے جس قدر اس کانفرنس میں جو ہے تعاون کیا ہے اللہ د... یہ تو ہم دعا دے رہے ہیں ان کے اللہ کے یہاں ان کا جرم محفوظ ہے انشاءاللہ شاء کے دلوں میں اخلاص پایا جائے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص توفیق عطا فرمائے ایسی کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم عمل کریں یہ ہم نہ بھولیں تقریریں ہوتی ہیں موضوعات دیے جاتے ہیں اہل علم کو بلایا جاتا ہے یا مجھے سے طالب علموں کو بھی بلایا جاتا ہے تاکہ جو ہے ہم اپنے موضوع کو لوگوں کے سامنے بیان کریں ہم بولیں آپ سنیں ہم جو بولیں اس پر ہم عمل کریں آپ جو سنیں ہم آپ اس پر عمل کریں مقصد یہی ہوتا ہے کہ عمل کیا جائے وہ چیز نہ بھولیں ہم یہ نہیں کہ ہم نے سن لیا بڑی اچھی لگی تقریر مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی مختلف اہل علم نے خطاب فرمایا اور ہم سنیں ہم نے مزا لیا اور اٹھے اور چلے گئے رات گئی باد گئی والا مسئلہ نہیں اللہ جا اصلاح معاشرہ معاشرے کی اصلاح پر مت, صبح سے جو ہے مختلف تقریریں ہو رہی ہیں اور بھی ہوں گی میرے بارج. تو یہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے مقصد ہم سب کا یہ ہو کہ ہم عمل کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے لیے پیدا کیا ہے اصلاح معاشرہ تو ہم اپنی اصلاح کریں تاکہ انڈ اللہ ہمارے اعمال قبول ہوں ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں اللہ کے پاس ایسے جائیں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں یہ ہمارا مقصد ہو یہ ذہن میں رکھیں میرا جو موضوع ہے اس کے دو حصے ہیں نوجوانوں میں بگاڑ ایک نمبر دو اس کا علاج ابھی اللہ جزائے خیر دے اس سے پہلے بتایا انہوں نے کہ بگاڑ کیوں ہوتا ہے بگاڑ کے مختلف اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے غلط تربیت نبی علیہ السلاۃ السلام نے حدیث میں فرمایا معروف حلیت کلو یو او سرانی مجسانی ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کو بدل دیتے ہیں یہودی ہو تو یہودی نصرانی ہو تو نصرانی مجوسی ہو تو مجوسی معلوم یہ ہوا کہ تربیت کا بڑا اہم دخل ہے انسان کی زندگی میں تربیت اچھی ہونی تربیت اچھی کریں گے تو بگڑے گا نہیں بچہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو زندگی ہمیں عطا کی ہے اللہ رب العالمین نے یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے یہ حیات یا لائف یہ زندگی جس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں بچپن لڑک پن جوانی یہ نوجوانی جوانی بڑھاپا یہ زندگی کے مراحل ہے جس سے انسانی زندگی گزرتی ہے اللہ رب العالمین نے یہ زندگی عطا کی ہے لیبلوقم اوکم احسن املا سور ملک کی مشہور آیت اللہ نے فرمایا خلقل الموت و حیات علی بلوکھم اوکم احسن املا موت و حیات کا یہ جو مرحلہ ہے ہم زندہ ہیں آج کل ہم مر جائیں گے لیبل اللہ آزماتا ہے ہمیں اکمن اکثر انہیں فرمایا اللہ نے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے محترم سامعین نوجوانوں میں جو بگاڑ ہے تین قسم کا ہے میں اس کو ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا پھر اس کا علاج انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ سے معدمنا گزارش ہے توجہ کے ساتھ میری آخری بات تک سماعت فرمائیں اللہ جزائر خیر دے آپ لوگوں کو تین قسم کا بگاڑ نوجوانوں میں دیکھا گیا اور اس سے قبل کے ہم بگاڑ کو پیش کریں جوانی کی کیا اہمیت ہے انسانی زندگی میں آپ کو معلوم ہے جوانی بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے اس میں جو ہے جذبہ ہوتا ہے قوت ہوتی ہے کچھ کرنے کو جی کرتا ہے آدمی کے ارادے بلند ہوتے ہیں عزائم پختے ہوتے ہیں اگر اس جوانی کی عمر کی حفاظت نہ کی گئی اس کو صحیح رخ نہ دیا گیا تو یہ جوانی برباد ہو جاتی ہے بگڑ جاتی ہے اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو جوان ہیں اپنی جوانی کی حفاظت کریں بگڑنے سے اس کو بچا لیں خراب ہونے سے اس کو بچا لیں اور جو ہمارے اقابرین ہیں ہمارے مربی ہیں چاہے وہ گھر کے والدین ہو اسکول یا یونیورسٹی کے اساتذہ ہوں یا دعات یا مسئین یا اہل علم ہو یا ذمہ داران ہو یہ سب کی یہ ذمہ داری ہے جیسا کہ نبی علیہسرات اسلام نے فرمایا کل لخم راہ کلر ہی تم سب ذمہ دار ہو تم سب اپنی ذمہ داری کے متعلق القیامت کے دن سوال کیا جا رجل آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے غلام کام کرنے والا اپنے مالک کے جس کے یہاں وہ کام کرتا ہے اس کا ذمہ دار ہے اس کے مال کا وغیرہ وغیرہ بادشاہ اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہے تمام لوگ ذمہ دار ہیں کل قیامت کے دن اپنی اپنی ذمہ داریوں کے متعلق اللہ تباروں کو تعالیٰ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہے لہذا یہ جو, جو جوانی کی حفاظت اگر نہ کی گئی تو جوانی بگڑ جائے گی ہم اپنی فکر کریں اور ہمارے ذمہ داران ہمارے اکابرین ہمارے والدین اپنے بچوں کو بگڑنے سے بچائیں بگاڑ تین قسم کا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا نمبر ایک عقائد کا بگاڑ عقیدوں میں بگاڑ نوجوانوں میں نمبر دو منہج کا بگاڑ منہج ان کے منحرف منہج میں ان کے انحراف پایا گیا نمبر تین اخلاقی بگاڑ یہ تین قسم کا بگاڑ نوجوانوں میں دیکھا گیا ہے عقائد کا بگاڑ منہج کا بگاڑ اخلاقی بگاڑ عقائد کا بگاڑ کیا ہے عقیدہ نہیں جانتے ہیں بلکہ آپ کو تعجب ہوگا اگر آج کے نوجوان سے جو نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکات دیتا ہے حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے ظاہری اعمال انجام دیتا ہے دل میں اللہ پر ایمان بھی ہے جس کا ہم انکار نفی نہیں کرتے ہیں اگر اس سے صرف یہ پوچھا جائے عقیدے کی بات کرتے ہو بھائی میرے بھائی عقیدے میں عقیدے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے آپ اس کو سن چکے ہو یہ بتاؤ کہ عقیدہ بولتے کس کو ہیں واٹ از عقیدہ ڈیفائن دا عقیدہ تو شاید ہمارا نوجوان لفظ عقیدہ کو بھی نہیں جانتا ہے کہ عقیدہ لفظ ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے اس کا ڈیفینیشن کیا ہے پھر اور آگے بڑھیے عقیدہ کہاں سے لینا ہے اس کا سورس کیا ہے اگر لفظ صحیح انگریزی کا کہ کہاں سے عقیدہ عقیدہ ہم لیں گے کیا قرآن سے لیں گے یا میڈیا سے لیں گے لوگوں سے لیں گے آب اور اجداد سے لیں گے کہاں سے عقیدہ لیا جائے گا یہ سوال کریں تو جواب آپ کو شاید نہ ملے پھر عقیدہ صحیح عقیدہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے کیا ہے بتاؤ ایمان کی تاریخ جو عقیدے میں آتی ہے کیا ہے بتاؤ تو شاید ہی ہمارا نوجوان اس کا جواب دے, دے. میرے بھائی یہ مت سمجھنا کہ ہمارے گھر میں صحیح عقیدہ ہے یہ ہم صحیح عقیدے والے ہیں کافی ہے اب ہمیں عقیدے کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہ سمجھنا عقیدے کو پڑھو عقیدے کو سیکھو عقیدے کو سمجھو عقیدے کی تفاصل کو جانو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارا بچہ آج ہمارا نوجوان قرآن پورا ناظرہ پڑھ لیا استاد کے پاس خالد صاحب کے پاس یہ غلط بات نہیں ہے قرآن پڑھنا اچھی جی چیز جی ہے قرآن کی تلاوت قرآن کے اور حرکات کو تجوید کو اس کے قواعد کو اظہار اخفا ادغام غنہ وغیرہ کے مسائل کو سمجھنا قرآن کو قرآن کی ریڈنگ جاننا پڑھنا اچھی چیز ہے لیکن اس سے زیادہ یا اس سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ عقیدے کی تعلیم حاصل کی جائے اللہ اکبر ذرا غور سنن ابن ماجہ اور تبرانی کی حدیث کے بارے میں جس حدیث میں حضرت جندوب صحابی ہیں جندوب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کنا گلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نوجوان لڑکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلمان لڑکے ہزاوڑا کہتے ہیں جو بلوغت کی عمر ہوتی ہے بلوغت کی عمر کو جو پہنچتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہزاورا ہم نوجوان جس کو نوجوان کہیں آپ ہم نوجوان لڑکے تھے کون حضرت جنوب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے فتح المن المان اقبل القرآن ہم نے قرآن سے پہلے ایمان کو سیکھا ہم نے قرآن سے پہلے ایمان کو سیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمت علم ن پھر ہم نے قرآن سیکھا تو فضدنا بھی ایمان ہمارا ایمان اس سے بڑھ گیا ان کو ملیاؤ تمہارا معاملہ ساتھی کہتے ہیں جندب رضی اللہ ان کو ملیاؤ تم آج کیا کرتے ہو تلم قرآن ایمان ایمان سے پہلے قرآن سیکھتے ہیں غور کیجئے اس قول پر ان کی اس بات پر حضرت جندب رضی اللہ عنہ کی ایمان عقیدہ ہے ایمان کی تاریخ ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان زیادہ یا نقصان ہوتا ہے یعنی ایمان کے کی ارکان کیا ہے اس کی وضاحت کیا ہے اللہ پر ہمارا ایمان ہے کیا مطلب اللہ پر ہمارا ایمان ہے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے کیا مطلب یہ سب عقیدہ ہے یہ سب عقیدہ ہے تو یہ قرآن پڑھنے سے پہلے صحابہ نے جوانی کی عمر میں سیکھا کیسے ہم جوں جوان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے قرآن سے پہلے اس کو سیکھا دیکھیے ان کی تربیت کیسے کی گئی کیسے عقیدوں کی اصلاح ہوئی عقیدہ سکھایا گیا ایمان سکھایا گیا اس کے بعد قرآن سکھایا گیا فائدہ کیا ہوا قرآن پہلے عقیدہ سیکھے ایمان سیکھے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس قرآن کی بدولت اس کو پڑھنے سے جس میں ایمان کی باتیں عقیدہ کی باتیں ہیں ہمارا ایمان بڑھ گیا آج ہمارا نوجوان قرآن پڑھتا ہے لیکن ایمان اس کے پاس, ایمان کی تعریف نہیں ہے ایمان والا ہے وہ اس کا انکار نہیں ہے تقریر ہمارا میں نہیں ہے آگے بتانے والا ہوں میں میں میرے کہنے کا مطلب ہم قرآن تو ضرور پڑھتے ہیں لیکن عقیدے کی تعلیم ہم نے کبھی حاصل نہیں کی اپنے آپ سے ہر جوان جو میری بات سن رہے ہیں پوچھیں عقیدے کی کوئی ایک کتاب کسی صاحب علم سے آپ نے پڑھی دیکھیے دروس تقریریں جس میں عقیدے توحید کی بات بتائی جاتی ہے اپنی جگہ ہے اس میں وہ تفاصیل اصول المان ایمان کے اصول ایمان کے قواعد یہ نہیں پڑھائے جاتے ہیں کیونکہ وہ پڑھانا پڑتا ہے ایک سٹڈی ہے وہ تقریر ایک موضوع پر توحید کی اہمیت ایک موضوع دیا گیا شرک کی مذیمت توحید کی اہمیت بتا دی جاتی ہے آیات اور حادیثوں کی روشنی میں اور شرک کی مدیمت آیات اور حادیث کی روشنی میں بیان دی جاتی ہے لیکن سیکھنا چاہیے ایمان کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیلات ارکانی ایمان جو حدیث ہے جبریل سے ثابت ہے عقیدہ سیکھیں گے عقیدہ ہے اس کو سیکھنا ہے اللہ کے نبی اسلحم سے ان لوگوں نے سیکھا پھر قرآن کو پڑھا تو ان کا ایمان بڑھ گیا یا ان کا ایمان زیادہ ہو گیا لہذا عقیدے کی تعلیم حاصل کرنا یہ اول فریدا ہے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اول واجب سو جن پر سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا حق پہچانے عقیدہ سیکھ کریں عقیدے کو سیکھیں کیوں کیونکہ مقصد ہماری زندگی کا وہی ہے عقیدے میں اگر بگاڑ پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا ولو اشرک الحمد عن امر القرآن آیات بہت ساری اس موضوع پر دلالت کرتی ہیں عقیدے کو سیکھا جائے ہم تھا سمجھتے ہیں کہ میں نے شرک نہیں کیا ہے جیسا کہ علامہ ابن حسم رحمت اللہ نے بڑی پیاری بات میں فربئی صاحب کی تفصیل میں وہ احبد اللہ تشرک و بھی شیاح اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وہ انسان جو اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور شرک سے بچا ہوا ہے وہ صحیح عقیدے پر نہیں ہے کیوں کیونکہ عقیدے کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں کیونکہ اعمال ایمان کے مسمہ میں شامل ہے اعمال ایمان سے خارج نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجی اس پر دلالت کرتی ہے عقیدے کو سیکھا جائے تاکہ ہمارے عقیدے مضبوط ہوں جیسے صلیف صالحین نے سیکھا صحابہ نے نبی علیہ السلات اسلام سے سیکھا اور وہ ماحول کیسا ماحول تھا مدینہ کا جہاں عقیدے کی اتنی تعلیم دی گئی کہ بکری شرانے والی ایک عورت سے بھی اگر مسئلہ پوچھا جائے تو وہ کہتی ہے کہ اللہ آسمان میں ہے اللہ اکبر. وہ حدیث کیا آپ نے نہیں سنی اہل علم سے جس حدیث میں نبی علیہ السلات اسلام نے اس صحابی جنہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک عورت ہے جو میری بکریوں کو چراتی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آزاد کروں نبی علیہ السلط اسلام نے اس عورت کو بلایا بلا کر اس سے سوال کیا اے عورت وہ بکریاں چراتی تھی وہ کوئی سوکار ایجوکیٹڈ نہیں, نہیں تھی اس وہ بکریاں چرانے والی عورت سے سوال کیا گیا این اللہ اللہ کہاں ہے اس نے کہا پھر سما آسمان میں ہے اوپر ہے من انا نبی علیہ السلام نے پوچھا میں کون ہوں اس عورت نے جواب دیا انت رسول اللہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نبی علیہ السلط اسلام نے اس عورت کے ایمان کی گواہی دی فرمایا امینا اس عورت کو آزاد کر دو یہ ایمان والی عورت ہے ماحول میں اتنا عقیدہ تھا مضبوط عقیدہ سب نے سیکھا تھا کہ بکری چرانے والی عورت کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ اللہ اوپر ہے آج ایسا مسئلہ نہیں ہے آج سیکھنا پڑے گا آج تعلیم حاصل کرنی پڑے گی عقیدے کی کیونکہ عقیدے غلط عقیدے داخل ہو چکے ہیں کتابوں کے ذریعے یا مختلف ذرائع اور وسائل کے ذریعے مسلمانوں میں عقائد کا بگاڑ پایا جاتا ہے مسلمانوں میں عقیدے کا بگاڑ اور خرابیاں پائی جاتی ہیں ایسے ماحول میں ایسے فتنے کے دور میں جہاں عقیدے کی خرابیاں ہیں عقیدے میں بگاڑ ہے ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی اس کی یہ اول ترین ذمہ داری ہے کہ وہ عقیدے کی تعلیم حاصل کرے وہ عقیدے کو سیکھے تاکہ اس کا عقیدہ بگڑنے سے بچ جائے اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا عمل تقاضا کوئی شک نہیں ہے جیسا کہ سلف نے کہا جس نے اللہ کو پہچانا وہ کبھی گنا نہیں کرے گا کبھی اس کو ناراض نہیں کرے گا جس نے اللہ کی مارفت حاصل کی جس نے اللہ کو پہچانا عقیدہ اس کا مضبوط ہوگا تو اس کا مضبوط ہوگا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا کبھی اپنے آپ کو نافرمانیوں میں نہیں ڈالے گا اللہ کیوں کیونکہ اس کے عقیدے میں یہ بات آئے گی میرا ربارش پر مستوی مجھے دیکھتا ہے مجھے سنتا ہے مجھے جانتا ہے علیم ہے خبیر ہے سمی ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے تو کبھی وہ اپنے رب کو اپنے رب کو ناراض نہیں کرے گا بہت سخت ضرورت سے اس چیز کی لا اللہ قرآنی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں علم حاصل کرو اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا محبود نہیں ہے اور اس بات کا بھی علم حاصل اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بابل علم قبل القول والعمل. عقیدہ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے لا اللہ امتحان لیا گیا اصول پڑھانے کے بعد بتاؤ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ لا اللہ کا مانا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کس بھی اللہ ایک ہے دونوں لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے نا میرے بھائی ہم ہم سب کا خزانہ ہے یہ کلمہ ہے لا الہ. اس کا صحیح اردو ترجمہ نہیں معلوم اس کے تقاضے اس کے شروع اس کا حق کیا ہے یہ آگے کی بات اس کا صحیح مفہوم نہیں جانتے لا اللہ کیا مطلب اللہ کا کیا مطلب اس کلمے کے ارکان کیا ہے اس کلمے کی شرطیں کیا ہیں اس کلمے کا مفہوم کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے لہذا عقائد میں بگاڑ پایا جاتا اس میں کوئی شک نہیں ہے میں بتا رہا تھا وہ عبداللہ و اللہ بھی ہی اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نے کرو ابن رحمت اللہ کا فتوا ہے وہ شک جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا شرک بھی نہیں کرتا وہ موحد نہیں ہے اس کا صحیح عقیدہ نہیں ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جو کرنے کا کام اللہ عبداللہ وہ اللہ تشریف اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے ایسی صورت میں یہ صحیح عقیدے والا ہے اور یہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے منحق کا توحید دخل الجنہ والا مسئلہ ہے لہذا عقیدے کو سیکھے عقیدے میں بگاڑ ہے اہل علم موجود ہیں اللہ جزائے خیر دے ان سے دروس نے ان سے کتابیں پڑھیں عقیدے کی مسئلہ کیا ہے ہم جو ہے جوانی گزر گئی ہماری بڑھاپے تک پہنچ گئے تعجب ہوتا ہے میں جب غور کرتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک کتاب پڑھنا نصیب بھی ہوا اصول طلاق ایک چھوٹی سی کتاب عقیدے کی بڑی کتابیں اپنی جگہ ہے کیا اتنی توفیق نہیں ہوئی ہمارے جوانوں کو کہ اہل علم سے کتاب پڑھیں اصول ایمان کو سیکھیں بنیادی چیزوں کو عقیدے کے سیکھیں نوجوان لڑکیاں ہو یا نوجوان لڑکے ہوں تو یہ بات ذہن میں رکھیں سب سے پہلا مرحلہ عقیدوں کی پختگی ہے کیوں کیونکہ عقیدوں میں بگاڑ پایا گیا میں نے کہا ضلع کا عقیدہ جاتا ہے تک فیری عقیدہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ماتوری دی عقیدہ آ جاتا ہے مختلف قسم کے عقیدے داخل ہوئے جب ایک انسان کے پاس صحیح عقیدہ نہیں ہوگا اس کو اصول نہیں معلوم ہوگا وہ قواعد نہیں جانتا ہوگا صحیح عقیدہ کس کو کہتے وہ نہیں جاننے گا تو اسی صورت میں حد باتی چیز کو قبول کر لے گا وہ. وہ اس خالی گلاس کے جیسے ہوگا جس میں پانی ڈالے تو پانی شراب ڈالے تو شراب اللہ ماں فرمائے لہذا نوجوان میں گزارش کرتا ہوں آپ سے مدمانہ کہ آپ عقیدے کو سیکھیں پڑھیں اہل علم سے حاصل کریں اس کے بعد دوسرا جو بگاڑ ہے وہ ہے کا بگاڑ اللہ اکبر. دوسرا جو خطرناک قسم کا بگاڑ ہے وہ ہے منہج کا بگاڑ اور اس سے پہلے عقیدے میں کیا ہے بعض اقوال ایسے ہوتے ہیں جو عقیدے کے خلاف ہوتے ہیں وہ حدیث آپ کو پتا ہے جس حدیث میں اللہ کے بس احمد کی روایت نبی علیہ سلاد اسلام کے سامنے ایک آدمی نے کیا کہا ما اللہ وشیف اللہ اور آپ جو چاہیں وہی ہوتا ہے کیا کہا اس نے اللہ اور اللہ کے نبی صلاحم آپ آپ دونوں جو چاہیں گے وہی ہوگا پیارے نبی علیہ یہ قول عقیدے کے خلاف ہے غلط عقیدہ ہے یہ قول غلط ہے کیا کہا نبی علیہ السلام نے کہ تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا کل ماشا اللہ وحدہ کہو اکیلا اللہ جو چاہتا ہے تو قول اور صحیح کب قول اور فعل عقیدے کی پختگی ہوگی تعلیم ہوگی علم ہوگا تو اسی صورت میں آدمی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا لہذا عقیدہ ضرور سیکھے دوسرا مسئلہ من منہج کا بگاڑ اللہ و اکبر بعد کیا ہے کل اس پر گفتگو تفصیل سے ہو چکی ہے منہج کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھا جائے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی راہ کیا ہم کیتا... کیونکہ کتاب قرآن مزدر اول ہے دین کا اسلام کا حدیث اس کی تفسیر ہے جو مصدر ثانی ہے اگر کوئی کہ مجھے اسلام سیکھنا اسلام پڑھنا ہے کہاں پڑھوں قرآن پہلے نمبر دو حدیث اور میں کہنے کل میں نے ایک جملہ کہا تھا قرآن کو کلام اللہ کو منحج کیا ہے کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھنا یہ ہے عقیدہ یہ ہے منہج اپن یہ ہے منہج تو قرآن کلام اللہ مراد اللہ اللہ کی کیا مراد ہے جیسے اللہ ولم بی ظلم, والی آیت، ظلم والی آیت اتری کہ ایمان اللہ ظلم سے اپنے ایمان کو بچایا نبی علیہ السلاۃ السلام اسلام سے ساحد کا مطلب اللہ کی مراد کو ان لوگوں نے سمجھا عبدالبیم کیا صحیح بخاری میں آئی گئے اور مطلب کو سمجھا ساحت کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن آیت کا مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے صحیح تفسیر کیا ہے مراد اللہ کیا ہے اہل سنج جماعت کا یہ منحج ہے کہ ہم جسے امام شاہ بحمۃ اللہ نے بیان برمایا ہمارا یہ منحج ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو اس کی مراد پر سمجھتے ہیں ہم نبی اسلم کے کلام کو جو صحیح احادیث ہیں ہم ان کو نبی اسلم کی مراد پر سمجھتے ہیں اپنی مراد سے قرآن نہیں سمجھتے کہ آیت پڑھو انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھو مطلب اپنا نکالو جاؤ مولانا یہ دیکھو اس کا یہ مطلب ہے یہ دیکھو شاید کا یہ مفہوم ہے یہ دیکھو کا یہ منہج ہمارا نہیں یہ منہج میں بگاڑ آیا تکفیری فیری منہج آیا منہج میں انحراف آیا اور اس بات کو ذہن میں رکھے اگر نوجوانوں کے منہج بگڑ جائیں گے آج کا بگڑا ہوا کل کا مجرم ہوگا منہر سلف نے کہا منحریف الجرم الگ آج کا منہرف آج کا منہج کو چھوڑا ہوا سلط کے منہج کو چھوڑا ہوا کل کا بڑا مجرم ثابت ہوگا اللہ ہمیں ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے لہذا اپنے منہج کو بچانا بہت ضروری ہے منہج کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں اہل حق کا منہج کیا ہے مختصر طور پر کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ کے جیسے سمجھنا ہے آیتوں میں کھلواڑ نہیں آیتوں کی تاویلیں نہیں جیسے خوارج نے کیا خوارج کا منحج آپ کو معلوم انہوں نے تاویلیں کی آیتوں کی اور یہ تعویل کی بدعت آنے, آنے والوں کے لیے جو کہ بڑا منحرف منہج ہے لوگوں میں چھوڑ گئے کہ آیتوں کا مطلب اپنے دماغ سے لو جیسے ان کے بارے میں کہا گیا جب انہوں نے کہا ان حکم اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تو علی رضی اللہ نے کیا فرمایا کلی تو حق تین اری دبل بات تو حق ہے کہ حکم سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں چلتا ہے لیکن جو تم اس سے مطلب لے رہے ہو خبر کے بارے میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرمایا تم جو اس سے مطلب نکال رہے ہو یہ باطل ہے یہ غلط مطلب ہے یہ مراد نہیں ہے اللہ کی اور بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ابھی ان کے پاس گئے ان کے منہج کو سمجھانے کے لیے کہ اپنے منہج سے توبہ کر لو اس منحرک منحج کو چھوڑ دو جس میں سے ایک چیز پرانی آیات کی تعبیلیں بھی تھی متشاب کے پیچھے بڑھنا وہ کمایتوں کو چھوڑنا یہ سب منحج میں آتے ہیں لہذا منہج کا بگاڑ آج نوجوانوں میں پایا جا رہا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم سوشل میڈیا کا شکار ہیں ہمارا حال اللہ تعالی اللہ معاف فرمائے نوجوانوں کا ایک مثال دوں ہم اس بال کے جیسے ہیں گراؤنڈ میں اس فٹ بال فٹ بال جس کو کہتے ہیں جہاں چاہیں مجھے مارو ادھر ادھر مارو تو میں ادھر جاؤں گا ادھر مارو تو ادھر مجھے جو ہے خوارش کا منہج دے دو تو میں وہ خو... منہج اختیار کر لوں گا میں اوپن میں اوپنلی اوپن, اوپن مائنڈیڈ کا ہوں میں کھلا ذہن کہوں نہ میرے پاس علم ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہ میرے پاس علماء کی صحبت ہے میں کھلا انسان ہوں مجھے جیسے بال کو رائٹ سائڈ مارو تو وہ رائٹ سائڈ چلے جائے گا دوسرا کھلاڑی اس کو لیفٹ پہ مارے گا تو لیفٹ پہ چلا جائے گا ایسا ہمارا حال ہے کھلا چھوڑ دیا ہم نے اپنے آپ کو نہ میرے بھائی منہج سلک کے منہج کو پہچانے اصل بنیاد اگر آپ دیکھیں آپ کو پتا ہے نبی علیہ السلام السلام کی وہ حدیف جس حدیث میں نبی علیہ السلام اسلام نے امت کے فرقوں کا ذکر کیا ہے ترہتر ہوں گے بہتر بنیادی وجہ کیا ہے یہ فرق عبداللہ جو آئے کیا انہوں نے قرآن کا انکار کیا؟, کیا انہوں نے حدیثوں کا انکار انکار کیا نہ قرآن کا انکار کسی نے نہیں کیا عمومی بات میں کر رہا عمومی طور پر فرق عبداللہ جو ہیں انہوں نے قرآن کا انکار نہیں کیا حدیثوں کا انکار نہیں کیا پھر مسئلہ کہاں سے آیا آج بھی جو عقیدہ میں شرک ہے یا منہج میں انحراف ہے کیا وہ قرآن و حدیث کے منکر ہیں کہتے ہم یہ آیت نہیں مانتے ایسا ہے مسئلہ نہیں پھر پرابلم کہاں ہے قرآن پر تو ان کا ایمان ہے کلام اللہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں حدیثیں بھی پڑھائی جاتی ہیں تو پھر مسئلہ کہاں ہے مسئلہ منحج کا ہے کہ اس قرآن کو کیسے سمجھیں گے آیت اتری اس آیت کا مفہوم کیا لیا جائے گا تفسیر اس کی کیسی ہوگی رائے سے کی جائے گی عقل سے اللہ کی مراد بتائی جائے گی اتنی ضرورت آ گئی ابو بکر صدیق اللہ اکبر ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ائیو سماعت وہ ائیو اردن کبھی کون سا آسمان مجھے پنا دے گا کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا کون سی زمین مجھے پنا دے گی اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں ایسی بات کہوں جس کا مجھ کو علم نہ ہو یا ابو بکر خلیف اول جنتی اشرب شرا میں سے کیا منحش اللہ اکبر یہ وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہمارا نوجوان آج قرآن سے کھلواڑ کرتا ہے آیتوں کا مفہوم ایسے پیش کرتا ہے تفسیر ایسی لیتا ہے جو تفسیر نہیں ہے اس کی سلف نے کبھی کسی سلف نے اس قول کو نہیں بتایا ہے ایسی نئی نئی باتیں پیش کرتا ہے حدیثوں کا مفہوم الٹ پلٹ کرا ہے حدیث کا مفہوم کچھ اور ہے جو سلف کے یہاں موجود ہے اہل اہل السلف نے اس کو بتایا ہے اس نے کوئی ایک نئی بات کہہ دی تاکہ لوگوں کی توجہ ہو جائے پتانے کیا کیا اس کے اسباب ہوتے ہیں اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو لہذا اپنے منہج کو بچائیں میرے بھائی ہمارا منہج بگڑ ہمارے منہج میں جو ہے بگاڑ نوجوانوں کے جو آ چکا ہے اس کے مختلف اسباب ہیں صحیح تربیت علم نہیں ہونا اہل علم سے دو ہونا خوارج کا منہج کیوں بگڑا ایک سوال آج خوارج ہیں آپ کو پتا آج خوارج ہیں اور ان سے جتنا اسلام کو نقصان ہوا ان کے حروج سے ان کے باطل منحص سے ان کے منحرف منحص سے معافی کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں اسلامی تاریخ پڑھ کر دیکھے فرق اباللہ میں گمراہ فرقوں میں جسنا جس قدر گمراہ فرقہ خواہش تھا ایسا کوئی اور فرقہ نہیں گزرا ہے ان, ان, ان کی وجہ سے امت مسلمہ کے مال جان عزت آبروت تمام چیزوں کا نقصان ہوا ہے آج خوارش ہے بیٹھے ہوئے اور ان کا ٹارگیٹ آپ نوجوان ہیں پہلے کیا کرتے ہیں علم سے دور کریں گے آپ کو یاد رکھنا میری بات میرے بھائی بگاڑے کہ کیسے منہج کو پہلے علم سے دور اس کے بعد علماء کو ان کی نظروں میں برا بتا دینا یہ کرسی کے علماء بادشاہ کے علماء ریال کے علماء درہم کے علماء روپیے کے علماء بکے ہوئے علماء رزوب اللہ اللہ کہتا ہے تمہارے پاس یہ درجہ ہے اس کا نبی السلہ اسلام فرماتے ہیں نہیں منا ملم یوقر کبیرنا ولم يرحم ولم يعرف قدرا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے چھوٹوں پر رحم نہ کرے ہمارے عالم کی قدر نہ کرے حدیث ہے اللہ کے سوچ اور تم جو ہے علماء کے بارے میں سمت. تو دشمن کیا کرتا ہے منہج بگاڑنے کے لیے نوجوانوں کو میڈیا سے ٹارگٹ کرتا ہے کیونکہ آج میڈیا کا دور ہے آدمی لڑکا لگا ہوا ہے ارے جاؤ شیخ کے درس میں جاؤ ہاں؟ علما کے درست ہوتے ہیں جاؤ بیٹھو مسجد میں نہیں کمپیوٹر پہ لگا ہوا ہے آپ جو بھیجو وہ لینے کے لیے تیار ہے آپ تک خواہش کا منہج بھیجو وہ لینے کے لیے تیار خوارش کیوں بگڑے کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے آئے نہیں پڑھتے تھے حدیث نہیں معلوم تھی مسئلہ کیا تھا ان کا تفقہ کی کمی علم کی کمی اہل علم سے دوری دیکھیے منہج کا بگاڑ کیسے آیا ان کے اندر ان کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں علی رضی اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ, حبر اللہ اکبر اور عمر بن رضی اللہ تعالی. کبار علماء بڑے بڑے علماء جو وحی کا علم رکھتے ہیں کتاب و سنت جانتے ہیں سمجھتے ہیں سلیم منہج کے بڑے صاف دل والے نبی السلم کی صحبت جن کو نصیب ہوئی نبی علیہ السلاۃ السلام سے جنہوں نے قرآن کو سمجھا نبی علیہ السلاۃ السلام سے جنہوں نے کو سمجھا جیسا کہ وہ صحابہ کا کال ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیتیں پڑھتے تھے اس کو سمجھتے تھے اس کو سیکھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے اور اس کے بعد اگلی آیتوں کو پڑھتے تھے یہ ان کا حال تھا ایسے صحابہ موجود ہیں ان کی زندگیاں موجود ہیں ان خوارج نے کیا کیا اپنے آپ کو دور رکھا ان اہل علم سے مستفید نہیں ہوئے منہا جن کا بگڑ گیا علم کی کبھی علماء سے دوری قرآن کی تعبیلیں دماغ سے آیتوں کی تعبیلیں کی آیتوں کا مفہوم بگاڑ دیا یہ غلط خطرناک قسم کا منہج اور ولی امر کے خلاف حاکم وقت کے خلاف خلیف وقت کے خلاف بادشاہ وقت کے خلاف منقراط کو دور کرنے کی نیت سے منقرات کو دور کرنے کی نیت سے ان کے خلاف بغاوت کی گئی بغاوت کا منہج انہوں نے آگے والوں کے لیے چھوڑ دیا آج ہمارا نوجوان اسی کا شکار ہے منحس کبھی کا وہ سمجھتا بادشاہ بادشاہ پیدے حالت کیا ہے وہ بولتا ہے بادشاہ ہے اسلام میں دیکھیں اس کا حال کیا بولے اسلام میں کوئی بادشاہ وشاط نہیں ہے دوسری چیز برائی کو معاشرے سے اسلام معاشرہ موضوع ہے نا معاشرے سے برائی کو ہٹانا ہے ٹھیک ہے بھائی ہٹانا ہے اس کا انکار ہے کہ معاشرے میں بھائی معاشرہ سوسائٹی پاک ہو بھائی جرائم گناہ है? خرابیاں نہ ہو ہر آدمی کو اس کا حق ملے ظلم نہ ہو کسی پر یہ اسلامی تعلیمات ہے یا نہیں ہے؟, ہے اور اسلام میں کیا یہ نہیں ہے کہ منکر کو ہٹانا کن تم خیرو امتری و تنخونا ہے نا یہ بھی آج کہ امر المنکر یہ امت کا خریدا ہے حدیث موجود ہے منر عام ان کو منکر فلی روح بھی پہلم فب و بھی وہ رسول اللہ سزم. حدیث موجود ہے یہ. لیکن انکار منکر کیسے ہوگا منہج کیا ہے اس میں سلف صالح نے کیا منہج پیش کیا ہے یہ اس سے واقف نہیں جس کی وجہ سے بگڑ جا وہ سمجھتا ہے بغاوت کے ذریعے خروج جس کو کہتے ہیں خوارش کو خوارش کیوں کہا گیا کیونکہ خروج ان کا منحج تھا حاکم وقت بادشاہ وقت خریف وقت میں کوئی برائی دیکھو تو خروج کر کے اس کو ہٹاؤ ہٹاؤ اس کو پتھر سے دکھاؤ یہ ان کا منہج تھا یہ سلف کا منہج نہیں ہے یہ, بگ... یہ منہج کا بگاڑ ہے جو آج نوجوانوں میں پھیلایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے بادشاہوں کو برا قرار دیا جاتا ہے اور ان کے خلاف بغاوت کی تعلیم دی جاتی ہے علما کی ناقدری کرتے ہوئے نظب یہ بگاڑ آیا یہ خواہش کا بگاڑ تھا خروج کیا ان لوگوں نے اور آپ کو معلوم ہے ان کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ بخاری کی حدیث جانتے ہیں آپ بات لمبی ہو جائے گی جہاں سے نبی علیہ السلام جو مالاگلی میں تقسیم کر رہے تھے آیا وہ ذل خویسرہ والا مسئلہ جس نے آ کر کہا عید یا محمد لسانی خروش کیا تھا کیونکہ خروج دو قسم کا بغاوت دو قسم کی ہوتی ہے ایک لسان زبان سے ہوتی ہے ایک ہاتھ کے تلوار سے ہوتی ہے اس نے زبان سے ابتدا کی تھی یہ بنیاد ڈالی تھی خروج کی اس نے کہا انصاف کیجئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام السلام نے کہا اگر میں نہیں تو پھر کس سے امید کرتا ہوں انصاف پھر نبی علیہ نے جو حادثی سے بیان بھر میں مشہور ان کے اوساف ان کے سفاط بیان کی ہے اور یہ بات یاد رکھنا ان خوارش کے جو اوسع صحیح عادی سے ثابت ہیں ان میں ایک سفت کیا ہے فضا نان نوجوان ہوں گے وہ صفحاء الحلام کم عقل دماغ نہیں صرف جذبہ خالی جذبہ کام کا نہیں بھائی جذبہ اچھی چیز ہے ویری گڈ آپ تین کا کام کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کچھ اصلاح کرنا چاہتے ہیں آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے تریتا وہ منہج اسلوب دعوا کیا ہوگا سلف سال ہی نے آپ کے لیے چھوڑا ہے وہ کوئی چیز انہوں نے باقی نہیں رکھیے کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں. انہوں نے بتایا ہے انکارے من کے مراتب ہیں. ہاتھ سے کیسے انکار کیا جائے گا زبان سے کون انکار کریں گے ہاتھ سے کرنا کس کا کام ہے دل سے کون کریں گے یہ سب اصول ہیں یہ علم حاصل کرنا پڑے گا سلف کا منہج کیا ہے اس سلسلے میں تاکہ ہم اس منہج پر قائم رہے جب منہج معلوم نہیں ہوگا تو ہم ہر باطل منہج جو ہمارے پاس آئے گا اس کو کھلے ذہن سے یا کہیں کھلے ہاتھوں سے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور یہی ہو رہا ہے آج نوجوانوں کے منحج میں بگاڑ کیوں آ رہا ہے کیونکہ وہ صحیح منحج ان کا سلیم منحج سلف کا منحج نہیں پتا ان کو ایک ہی بات معلوم ہے دین دو چیزوں کا نام ہے ایک اللہ کی کتاب دوسری نبی ان کی حدیث کیسے سمجھنا ہے ان دونوں کو کیسے اس سے استدلا لینا ہے آیتوں سے دلیل کیسے لینی ہے حدیثوں سے دلیل کیسے لینی ہے کیا متشابہ آیتوں کو پکڑ کر محکم آیتوں کو چھوڑنا ہوگا آیتوں کا مفہوم مطلب کیا ہے کا مفہوم مطلب کیا ہے یہ کہاں سے آئے یہاں دروازہ کھول دیا یہ منہج کا بگاڑ ہے اسی طریقے سے تقفیری منہجالی منہج کا بگاڑ ہے کیسے کہ شرک کی مزیمت کفر کی مزید قرآن حدیث جی ہے اگر کوئی انسان کو دیکھ رہے ہیں وہ شرک کا کام کر رہا ہے کہ یہ مشرک ہے اگر کسی نے کفریہ قول بکا نہیں پتا کہ وہ اس نے وہ چاہل تھا حجت اس پر قائم ہوئی کوئی موانے تھے نہیں پتا کچھ نہیں چھٹ سے اس پر فتوا لگانا کہ یہ کافر ہے یہ منہج ہے تکفیری منہج پلاں کافر پلاں کافر فلاں مشرق پلاں مشرق،, مشرق یہ منہج کہاں سے آ گیا اہل باطل کی طرف سے آیا ہے لہٰذا یہ بگاڑ ہے بہت بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کیا ہم نے نہیں پڑی جس حدیث شریف نبی علیہ السلام اسلام نے بیان فرمایا اگر آدمی اپنے بھائی کو کافر یا مشرق کہتا ہے اپنے بھائی کو کافر یا مشرق کہتا ہے اگر وہ اللہ کے نزدیک ہے تو ٹھیک ہے ورنہ فتوا لوٹ کر اس کے پاس اللہ روا جائے اس کی طرف آ جائے گا وہ خود کافر یا مشرق ہو جائے گا اللہ سے ڈرنا ہے شیخ السن متمیا کے مسائل پڑھیے تکفیر کو لے کر کیسے زبردست اقوال ہیں کیسے ان کے کی اقوال, اقوال ہیں کیسے ان کے کی واقعات ہیں اس منع... کیسے انہوں نے ایک اچھا منہج دیا ہے امام احمد رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ جو کنبے مسجد میں وہ بتا کر آیا آپے سے شاید بعض لوگ موجود نہیں تھے میں یہ سنا دوں اس کو امام احمد رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک خطرناک فتنہ اٹھا خلق کا قرآن کا فتنا بادشاہ نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے لوگوں نے کہا نہیں کہ قرآن مخلوق نہیں امام احمد رحمتہ اللہ علیہ کے پاس بات گئی امام احمد احمد احمد اب رحمت اللہ علیہ سے فتوا لیا گیا بولو فتوا دے دو کہ قرآن مخلوق ہے انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے کہ نہیں بادشاہ بول رہے بولو ارے نہیں بھائی نہیں ہے مارو ظلم کیا گیا جیل میں ڈالا گیا برداشت کیا دیکھیے ظلم ہو رہا ہے ایک باطل قول کہنے کے لیے تشدد ہو رہا ہے مارا جا رہا ہے وہ جو مارنے والا تھا اس نے یہ کہا ارے یہ امام احمد رحمت اللہ علیہ اتنا مارتا ہوں کوڑوں سے اگر مضبوط ہاتھیوں پر یہ کوڑے برسائے جائیں وہ مضبوط ہاتھی مر جائیں گے کہ امام احمد رحمتہ اللہ نے کیوں نہیں بول دیتے جو بولنے کے لیے کہا جا رہا ہے ایک ہی بات دیکھے کیا کام منہج دے کر گئے میرے نوجوانوں میرے, نوجوانوں میرے نوجوان بھائی میری نوجوان ماں اور بہنوں اللہ سے ڈریں اپنے منہج کی سلامتی کی دعا کریں منہج بہت اور دے کر ہم تک پہنچایا گیا امام احمد رحمت اللہ علیہ کو مار مار کر یہ کہا جاتا ایک بات بول دو بس قرآن مخلوق انہوں نے کہا ای تو کتاب اللہ او من سنت رسول دس قول ارے کوئی قرآن کی آئےت لے کر آؤ نہ بیس رسن کی کوئی حدیث لے کر آؤ کہ میں کہوں کہ قرآن مخلوق ہے نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے بلکہ کتاب و سنت سے یہ موضوع یہ مسئلہ ثابت ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے مخلوق نہیں ہے مارا گیا مارا گیا یہ تو وہ تھے نا جو بڑے عالم تھے اس دور میں اور بھی علماء تھے ان کے شاگرد تھے طلبات تھے ان کو بھی مارا جاتا وہ آتے ملنے کہتے بادشاہ بہت مارتا ہے کیا کہنا خروج کر لیں اس کے خلاف آواز اٹھا دیں کہا نہیں صبر کرو کیا کہا صبر کرو انشاءاللہ فتنہ ختم ہوگا کتنا ختم ہوا کہ نہیں ہوا خروج کے بغیر فتنہ ختم ہوا صبر کرنے کی وجہ سے وہ فتنہ دب گیا اس کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن مخلوق ہے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے یہ مسئلہ اللہ اکبر یہ ہے میرے بھائی لہذا اس منہج کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی کوشش ہو رہی ہے مسلسل اور اس کے لیے فاسٹ ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا یوز کیا جا رہا ہے میں تعجب ہوتا ہوں نوجوانوں سے جو گفتگو ہوتی ہے بات عجیب عجیب منہج بتاتے ہیں قیامت کی باتوں کو لے کر غیبیات کو لے کر ان کا منہج امور غیر جو ہیں قواعد نہیں پتا اصول نہیں پتا منہج سیکھے نہیں ہے عجیب قسم کا منحج آیتوں کی تعبیلیں ہاں حدیثوں کے میں جو ہے مفہوم الٹا سیدھا بتا دینا یہ سب جو ہے مسئلے ہوئے ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ سمجھنے کی تو پھر قطع فرمائے لہٰذا میرے موضوع سامع اپنے منہج کو بچانے کی کوشش کریں منہج میں بگاڑ آ چکا ہے اس کی اصلاح ضروری ہے ورنہ جو ہے بڑی بڑا مشکل ہو جائے گا بڑا مسئلہ ہو جائے گا بڑا مسئلہ ہو جائے گا ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے سلسلے میں تقریباً حضرت امر بن آس ہیں تقریبا حضرت امر بناس ہے رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سلف سارے جو منحصر ہے اس پر جمع رہنے کے لیے ایک چھوٹا سوا کیا آپ کی خدمت پہ پیش کرو صحابی کہتے ہیں عمر بن عاص تقریبا ان کا نام ہے رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہماری مثال اور تمہاری مثال اہل باطل کو انہوں نے کہا اہل بدا کو انہوں نے کہا ہماری مثال تمہاری مثال کیسی ہے اس قوم کے جیسی ہے جو راستے پر چلے تھے نکلے تھے ٹھیک ہے تو کیا ہوا آندھی آ گئی تیز ہوائیں آ گئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر ہے راستہ منہج کو کہتے ہیں ٹھیک ہے منہج راستہ ہمیں نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ کہاں ہے قوم کے بعد لوگوں نے کہا اب پری کو داتی دات المی راستہ رائٹ سائڈ پر ہے بعض نے کہا اب پری کو کہا کہ راستہ جو ہے لیفٹ سائڈ پر ہے دیکھو انہوں نے اپنی رائے پیش کی انہوں نے اپنی رائے پیش کی صاحب کہتے ہیں ہماری مثال کیسی ان لوگوں کے جیسی جنہوں نے کہا نہیں ہم آئے تھے راستے پر میں ایک راستے سے آئے تھے ہوا آندھی کی وجہ سے راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم ویٹ کریں یہ ہوا ختم ہو جائے یہ آندھی ختم ہو جائے راستہ خود بخود سمجھ میں آئے گا تو بال لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں چلنا ہے رائٹ سائٹ راستہ ہوگا چلے گئے بعض لوگ بال لوگوں نے کہا لیفٹ سائڈ پر راستہ ہے وہ لیفٹ سائڈ پر چلے گئے ہم وہیں رکے رہے صبح ہوئی آندھی ختم ہوئی تبینت پرق راستہ دکھ گیا اللہ ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے مثال یہ سلف کے منہج پر قائم رہو میرے بھائیوں میرے نوجوان ساتھیوں فتنے آئیں گے منہج کو بگاڑنے کی منہج کو لوٹنے کی عقیدے کے بعد ہر ممکن باتیں کوشش کرے گا ہر راستہ اپنا آئے گا بچا کے رکھنا اپنے منہج کو ثابت قدم رہنا منہج پہ جو سلف جو کتابوں میں لکھا علماء نے اپنی تقاریری میں بیان کیا ہے کہ تو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے تربیت کی جاتی ہے اس منہج کی اس پر باقی رہیں باقی رہیں باقی رہیں تاکہ فتنے ختم ہو جائیں اور ہم اس اپنے منہج کو بگڑنے سے بچا لیں یہ بہت اہم مسئلہ اس کے بعد تیسرا جو بگاڑ ہے وہ ہے اخلاقی بگاڑ عقیدے کا بگاڑ, کا بگاڑ ایک طرف منہج کا بگاڑ ایک طرف اخلاقی بگاڑ اخلاقی بگاڑ میں کیا ہے بہت ساری چیزیں نمبر ایک چیز اخلاقی بگاڑ میں حقوق ادا نہیں کیے جاتے اخلاقی بگاڑ حقوق بادشاہ کے حقوق ٹھیک ہے علماء کے حقوق والدین کے امی کے حقوق ابا کے حقوق شوہر کے حقوق بیوی کے حقوق بچوں کے حقوق رشتے داروں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق آمد المسلمی کے حقوق جانوروں کے حقوق وغیرہ جس کی تفصیلات ہیں. یہ بگاڑ اخلاق میں کہ گالیاں نوزب لب بکی جاتی ہیں حقوق نے ظلم کیا جاتا ہے ایک دوسرے پر ظلم ہوتا ہے ٹھیک ہے بادشاہ کا جو ہے بادشاہ کا حق نہیں ادا کیا جاتا ہے امام محمد رحمۃ اللہ پر میں لوکا نت لیے سنتا اگر مجھے پتا ہو جائے کہ ایک دعا اللہ میری ضرور قبول کرے گا تو وہ پوری دعا میں بادشاہ کے لیے کرتا ہوں بادشاہ کے حقوق ہے ہم اس پر ظلم کریں گے یہ اخلاقی بگاڑ ہے نوز بلّہ مثال اسی طریقے سے والدین علماء ان کا مقام یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ کیا ہے اخلاقی بگاڑ میں بڑوں کا ادب ختم ہے نوزب اللہ مثال بڑے چاہے اپنے ہوں یا لوگوں کے ہوں بے ادب بڑوں کے ساتھ جو بوڑھے لوگ ہیں بوڑھی عورتیں ہیں ٹھیک ہے ہم سے بڑے ہیں جو عمر میں آپ کو پتا ہے یہ اخلاقی بہت بڑا بگاڑ ہے بچوں کا ماں باپ کے ساتھ جو ان کے, ان کے بڑے ہیں ان کے ساتھ رویہ کیسے ہیں کیسی گفتگو ہے اخلاق بچوں کے کیسے ہے کیسی گفتگو کی جاتی ہے ڈانٹ پھٹکار ان کو نیچا کرنا ان سے جو ہے غلط زبان سے استعمال ان کو نوز بلّ کو گالیاں بھی دیتے ہیں اخلاق کی بگاڑ ہے نوز بلّہ نوجوان وہ سمجھتا ہے میں جوان ہوں ابا بڈھے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا ابا بڑھے ہو گئے ہیں بُڑے باب کچھ نے پتا یہ جوان سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ علم اور نالج رکھتا ہوں میاں یہ پرانے خیالات کے میرے ابا ہے ان کے ساتھ اس کا رویہ خراب ہے اور قرآن کہتا ہے وہ قبار ابو کلب اللہ کریما ربا یعنی رب یہ قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں جو تاقع مت تلاوت کی جائیں گی کہاں ہیں ہمارے نوجوان کہاں ہیں ان کے اخلاق اس آیتوں کی روشنی میں اچھے اخلاق کیوں نہیں ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے کیا ان آیتوں کا مفہوم ہے یا ترجمہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی اس کا حق ہے اس کے فوراً اللہ نے ماں باپ, کی حقوق کو ذکر کیا. ماں باپ کے حقوق کا رویہ صحیح نہیں ہے طور طریقہ ان کے ساتھ صحیح نہیں ہے نوزب اللہ اور اللہ حرب اللہ یہ حکم دیتا ہے اپنے ایمان والوں کو اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اگر وہ تمہارے پاس دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اور نے تفسیر میں لکھا ہے تمہارے پاس اینڈ کا مطلب بوڑھے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے کیونکہ پاس کا مطلب کیا اینڈ کا ایسے نہیں کہ بوڑھے کیونکہ ان کی ضرورت ہوتی ہے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان کی خ... ان کی ما... اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنی پڑتی ہے ضرورت ہوتی ہے اگر دور رہیں گے تو ان کو ان کی دیکھ بھال ان کا خیال کون کرے گا اللہ نے سی نے کیا انما کیور اہد ہوما او کلا ہوما انڈکا تمہارے پاس مطلب بوڑھے ماں باپ دونوں میں سے دو ہو ایک ہوں یا دو ہوں فلاں اف انہیں اف مت کہو اور انہیں ڈانٹنا مت بلکہ ادب و احترام سے ان سے گفتگو کرنا اور رحمت کا بازو ہمیشہ ان کے لیے جھکا کے رکھنا اور ہمیشہ دعا کرنا اے ہمارے رب ان دونوں پر ہمارے ماں باپ پر رحم ورما جیسے بچپن میں ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا تھا یہ آئے تھے میرے بھائی پرانے مجید نوجوانوں میں بگاڑ اخلاقیا ہے ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دی گئی ہے گھر کا ماحول صحیح کالج کا یہ آئے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ کے حقوق ان کو نہیں پتا لہٰذا یہ بہت بڑا اخلاقی بگاڑ ہے ماں باپ کا حق اور اسی طریقے سے بڑوں کے بارے میں چاہے بڑوں میں ماں باپ ہوں یا دوسرے ہوں آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام وسلام کی حدیث آپ نے فرمایا ان نم اجلا اکرام و شیبت صحیح حدیث ہے رام حسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے اجلال میں اللہ اکبر دیکھیے اللہ رب العالمین کے اجلال میں بوڑھے بوڑھے مسلمانوں کی عزت اور احترام ہے اللہ کے جلال میں ہے اللہ اکبر کہ ہم جو بوڑھے مسلمان ہیں ان کی عزت ان کی توقیر کریں ان کا ادب اور احترام کریں بڑوں کے ساتھ بے ادبی اخلاق کی گراوٹ ہے نوز بلّہ مثال اسی طریقے سے فحش اور عریانیت کا عام ہو جانا نوز بلّہ مثال نوجوان لڑکوں میں یا نوجوان لڑکی میں فحش فحش گوئی فحش سمجھتے ہیں بری بات ہے فسق و فجور زبان اچھی نہیں جس کو بولتے ہیں عام اردو میں زبان اچھی نہیں ہے میرے بیٹے کی یا میری بیٹی کی کہتے ہیں یہ لڑکے کی یا لڑکی کی یہ جو کالج میں پڑھتی ہے یہ جو نماز روزہ رکھتی ہے یہ جو نماز روزہ کباب ہے اس کی زبان اچھی نہیں ہے فحش گوئی یا فحش عملی فحاشی جس کو کہا باللہ بے حیائی قرآن میں اللہ تعالی نے تمشی علی حیا جب موسا علیہ السلاۃ اسلام کو بلانے کے لیے بچی گئی تھی قرآن پڑھیے باقی اللہ تمشی السط اس کی چال میں حیا تھی اللہ کو اخبار الحیا امین المان نبی سرسو نے فرمایا المان سڈون المان وڈون جسے کہ ستر سے زیادہ اس کی شاخیں ہیں آلہ وہ من ایمان ایمان میں سے ہے اور ہمارے یہاں اخلاقی یہ گراوٹ ہے کہ بے حیائی اس کی کئی شکلیں آپ کو نظر آئیں گی باتیں جو بات ہر بات بولنے کی ہوتی ہے بس باتیں بولنے کی نہیں بے حیائی گفتگو میں ہے اپنے اقوال میں ہیں نوز بلّہ میں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننا نماز پڑھنا ان کا شرم اور ہے حی... جو چیز ستر چھترپوشی جس کو نماز ہے وہ ان کی چیزیں نظر آ رہی ہیں نوز بلہ میں واٹس اپ ایک ذریعہ ہے دی. فیس بک واٹس اپ بے حیائی گفتگو ناموں کو بدل بدل کر اس پر اپنے آ... اکاؤنٹ بنانا نوجوان لڑکے لڑکیوں کا نوز بلّہ غلط اس میں بے حیائی غلط غلط تصویریں نوز بللا. غلط بے حیائی کی گفتگو فحاشی پھیلانا نوز بلّہ میں صار. اللہ نے دردناک عذاب کی قرآن میں وعید پیش کی ہے یہ اخلاقی گراوٹ آ جا چکی ہے اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے یہ بہت بڑی گراوٹ ہے یہ ذرائع ہیں وسائل ہیں ذرائع وسائل کا غلط استعمال کیا جاتا ہے یہ ذرائع ہیں وسائل اللہ کی طرف سے نمٹ ہے لیکن اس کا یوز صحیح ہونا چاہیے یہ یوزر پر ڈپینڈ کرتا ہے یوزر اس کا یوز صحیح کرے فیس بک حرام نہیں ہے واٹس ایپ حرام نہیں ہے لیکن اس کو بے حیائی کے لیے استعمال کرنا بے حیائی حرام ہے فحاشی کے لیے استعمال کرنا شرم و ویا ختم لڑکیوں کا کیا حال ہے نوزب اللہ نوجوان لڑکیاں میری گفتگو سن رہی ہے ارے وہ ادب و حیا کیسے تھی بھائی اللہ پریا دیکھیے نبی السلام سے یہ کہا گیا او کیا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے ایک آزاد لڑکی بھی زنا کرتی اور بدکاری کر سکتی ہے نوز بلّہ ہمارے چیز یہاں جو ہے نوجوانوں میں یہ چیز پھیلائی گئی ہے دشمن اسلام کی طرف سے اور بے حای بری طریقے سے پھیلی گئی کپڑے کیسے نوز بلا بے ح کپڑوں میں اقوال میں بے حائی میں نے کہا اس کی کئی شکلیں ہیں اس کی کئی شکلیں ہیں یہ اخلاقی گراوٹ نوجوانوں میں ہے لڑکی کا اور کا سر جھکاتی ہے وہ تب شی چلتی ہے تو حیا کے ساتھ چلتی ہے اللہ نبی سیاست نے کیا فرمایا جب کماری لڑکی سے رشتہ پوچھا جائے وہ خاموش رہے تو خاموشی کیا ہے اس کی رضامندی ہے یا نہیں ہے یہ خاموشی کہاں سے آئی؟ یہ حیا سے حیا کی تعلیم نے دی اقوال میں ہیا کپڑوں میں ہیا لیکن بے حیائی پھیلی ہوئی ہے نوز میں مزاج یہ اخلاقی اخلاق کی بہت بڑی گراوٹ ہے اس کے علاوہ ذرائع کا وسائل کا نیٹ ورک کا غلط استعمال سوشل نیٹ ورک الیکٹرانک میڈیا کا غلط استعمال کرنا نود بلا یہ اخلاق کی گراوٹ ہے اس کے علاوہ جھوٹ بولنا اخلاق کی گراوٹ ہے عام ہے جھوٹ بولنا نگلنا. نہیں مذاق سے بولی ہوئی ارے مذاق سے جھوٹ ہے حلال ہے یہ کہاں سے لائے نہیں نہیں میں مذاق کر رہی تھی ممی ڈیڈی میں مزاق کر رہا تھا آپ سے آئی واس کڈنگ آئی واس جگ او ہو یہ حرام نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اجازت دی کہ ہم کڈنگ میں جوکنگ میں جھوٹ بول سکتے ہیں کوئی دلیل ہے کسی عالم کا مفتی کا پتوا ہے جھوٹ بولنا فون اٹھائے ہاں آ, بیٹے مما ہیں جی تربیت بھی دیکھیے او آنٹی کا فون ہے کیا بولوں سورے بولوں آہ, وہ سو رہی ہیں ایسے بول دینا وہ کہہ رہی ہے کہ وہ سو رہی ہے <laughs> ان کو بھی پتا چلے کیا جھوٹ کی تربیت دی جاتی ہے اب ابا یہ بولے تو بیٹی کا حال کیا ہوگا اچھا میرے شوہر کے ساتھ بھی ایسی کرنا ہے مجھے پمپنگ ٹریننگ پتا نہیں کیا کیا بولے اس کو کیا جا رہا ہے جھوٹ اخلاقی گراوٹ نہیں ہے جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ کہاں کاؤ نا پروگرام شروع ہو بس میں لاسٹ سگنل پر ہوں جھوٹ تین سگنل پہلے ہے بولو اب جھوٹ ہم سوچ نہیں ہے تھوڑی جھوٹ ارے مذاق سے بول دیا ہم ارے بھائی مذاق میں بھی جھوٹ جھوٹ ہے آرام ہے اسلامی اجازت نہیں تھی دی کہ مذاق میں اسلام میں مزاق کی اجازت ہے میرے بھائی نبی علامہ سلام نے مذاق کیا کہ نہیں کیا جھوٹ بولا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی صحیح ہے وہ ناراض ہوگی ذرا جا رہی تھی نبی علیہ السلام سلامیہ پر میں جاؤ اس سے کہہ دو کہ اللہ اس کو جمان کر کے داخل کرے گا جھوٹ تھی کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی بتائیے نا ابراہیم السلام السلام جو واقعہ ہے جھوٹ جو ہے معاشرے میں اخلاقی گراوٹ ہے اتنا اتنا عام ہو کاروبار میں جھوٹ آم بول چال میں محفلوں میں جھوٹ لڑکیاں گھروں میں جھوٹ لڑکے گھروں میں جو کانگے تھے بیٹے دیر سے آئے وہ تھوڑا ٹیوشن میں دیر ہو گئے جھوٹ امی کو کیا پتہ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہوتا اس کا مدد صحیح ہوتا یہ اخلاقی گراوٹ ہی نہیں آتی اگر اس کو پتا چلتا میرا رب تو سن رہا ہے میں امی کو کیا بول رہی ہوں میرا رب تو جانتا ہے میں کہاں سے آئی ہوں یہ جھوٹ بولتی نہیں اسی طریقے سے غیبت دیجیے میں نے کہا بہت اخلاقی گراوٹ ہے بہت غیبت شکر بیٹھے بیٹھے برائیاں برائیاں برا اور اللہ فرمائے جس علماء کی برائی آج تو ہمیں فراہ شک کے بارے میں معلوم نہیں کیا ہوا میں بتاتا <laughs> <laughs> <laughs> ہوں آپ بول رہے علماء علماء نے اس کو کیا کہا معلوم ہے غیبت غیبت کیا ہے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں مردہ گوشت خانہ ہے نا یو ہے سر حجرات کی آیت ہے نا ای لحم یا تم چاہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ مردہ گوشت کھائے تم پسند نہیں کرتے ہو تو غیبت مردہ گوشت کھانا ہے اگر علماء کی غیبت تو اہل علم نے فرمایا ہے تفسیر میں کہ ان کا زہریلا مردہ گوشت کھانا خالی مردہ نہیں زہر ملایا ہوا مردہ گوشت کھانا علماء کی غیبتیں بادشاہ کی غیبت اپنوں کی غیبت چغل خوری برائیاں پھیلانا ادھر کی بات ادھر لگانا ادھر کی بات ادھر لگانا،, لگانا تمہارے بارے میں ایسے بول رہے تھے وہ وہ تمہارے بارے میں ایسے کہہ رہی تھیں لڑکیاں تو دونوں میں فساد جھگڑا لڑائی دوریاں نفرتیں بغض حسد پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اس بلا اخلاق کی گراوٹ ہے یہ فتنہ کر فتان بنی ہوئی یہ لڑکیاں لڑکے نے اس بلا مثال ارے اصلاح کرو معاشرے کی اصلاح کرو بھائی کانفرنس کرانی اسلح کرنا تو ہم فتنا کریں گے لوگوں میں اخلاقی گراوٹ ہے یہ ناصب اللہ نظار ایسے حدیث ولا حرچ اب گنتے جائیے بہت ساری چیزیں یہ چند میں نے اخلاقی گراوٹ میں اخلاقی بگاڑ نوجوانوں میں پا گیا اس کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے آئیے میں آپ کی خدمت میں بتاؤں کیسے ہم اپنے عقیدوں کی اپنے منہج کی اپنے کی حفاظت کریں گے یا اس کو بگڑنے سے بچائیں گے اگر بگڑ گئے تو کیا کرنا ہے اب دوسرا موضوع جو اصل حصہ ہے دوسرا اس کا علاج کیا ہے میرے بھائی میرا عقیدہ بگڑ گیا ہے میرا منہج بھی بگڑ گیا ہے اخلاق بھی بگڑ گئے ہیں اس کا علاج کیا ہے توجہ سے سماج فرمائی نمبر ایک کہ ہم علم حاصل کریں عقیدے کے لیے منہج کے لیے اخلاق سب کے لیے ہے پہلی علم اور دین کو سمجھنا پہلی ضروری چیز علم دین کا علم حاصل کرنا اللہ کو پہچاننا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اس نے جو دین ہمارے لیے نازل فرمایا وہ اسلام ہے اس کو پہچانا اور یہی تین چیزیں ہیں جس کے متعلق ہر انسان سے قبر میں سوال کیا جائے گا صحیح ہے نا تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں سوال علم کس سے حاصل کرنا علم صاحب علم سے حاصل کرنا صحیح ہے نا علم واحد. والے جو ہیں جن کو اہل علم کہا جاتا ہے ان سے علم حاصل کرنا اور جب صاحب علم سے علم حاصل کریں گے تو دین سمجھیں گے تبقو آئے گا دین کی سمجھ ہوگی یہ سب سے پہلی چیز ہے علاج مجھے علاج بگڑا سمجھ میں آگیا گیا معلوم ہی ہے ویسے بول دیا آپ ہم کوئی معلوم تھا پہلے سے اب بتاؤ کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے سب سے پہلے علم حاصل کرو اللہ کے دین کا علم ماشاء اللہ آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں آپ اسٹوڈنٹ ہیں کالج میں پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ سب ٹھیک ہے سب سے ضروری چیز اللہ نے جو دین آپ کے لیے دیا ہے اس دین کا علم حاصل کیجیے فی المن استفر یہ ساری آیت دلیل ہے اور علی رضی اللہ حسن فرماتے ہیں یہ جو دنیا کی تعلیم ہے نا علی ردم کے قول کو بیان کرنے سے پہلے دنیا کی تعلیم دنیا حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے صحیح ہے نا بھائی میں ڈاکٹر بنوں گا تو نوٹ اچھا ہے انجینئر آج آج جو ڈیمینڈ ہے جس سرٹیفکیٹ کا یا جس جگہ جاب کرنے سے زیادہ پیسہ آئے گا یعنی مادی مادیت جس کو بولتے ہیں پیسوں کے غلام عبدالدینار الدینار عبد الدین عبد الخمیسا نہیں امت اللہ امت نہیں پیسوں کے نہیں مال سے بہتر علم ہے حضرت علی بن فرماتے ہیں العلم خیر من المال. مال سے علم بہتر ہے سنیے سنیے یہ کیا کس کا بگاڑ ہے کس کا علاج ہے عقیدہ کا علاج عقیدے کو بگڑنے سے بچانا منہج کو بگڑنے سے بچانا اخلاق کو بگڑنے سے بچانا ہے پہلا کام علم حاصل کرو مال سے علم بہتر ہے علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اس لیے کہ مال ختم ہو جاتا ہے علم ختم نہیں ہوتا اور ایک بڑی پیاری بات آگے انہوں نے ان کا قول بڑا لمبا ہے بڑا پیارا قول ہے کہتے الْمَالَ تحرسُهُ يحرسُك. مال کی تم کو حفاظت کرنی پڑے گی علم تمہاری حفاظت کرے گا ہے نا مال ارے پیسے کہاں ہے والٹ کہاں ہے میرا جلدی دیکھ ارے میرا خرچ چلا گیا فورن بلاک کر دینا اس اکاؤنٹ کو پریشانی بچانا پڑتا ہے ارے میں سوٹ کے ضرور گیا اس میں دو روپے رکھے ہوئے تھے اس میں دس ہزار روپے رکھے ہوئے تھے مال کی تم کو حفاظت کرنی پڑتی ہے. علم تمہاری حفاظت کرے گا. کیونکہ علم روشنی ہے نور من اللہ وہ بتائے گا یہ عقیدہ یہ بولنا نہیں اللہ کے بارے میں نہیں بولنا ہے. یہ غلط ہے اچھا اچھا یہ غلط ہے. اس قول سے اپنے آپ کو بچا یہ منہج غلط ہے خبرش کا منہج ہے اچھا علم سے پیدا ہو رہا ہے. نہیں ایسے ہمارا خ... ام... میں منہج نہیں اپناؤں گا یہ میں نے بولوں گا سوری چھوڑو اس سے دور ہو جائے گا یہ غلط اخلاق ہے بدخل. ایسے بات نہیں کرنا ہے ماں باپ سے نہیں میں ایسی بات نہیں کروں گا اللہ کی ما مانگ لے ختم گا اپنے آپ. علم... علم علم تمہاری حفاظت کرے گا آگے فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ مال بٹورنے والے چلے گئے ان کا نام و نشان بھی مٹ چکا اور علم پھیلانے والے شخصیتیں ان کی چلی گئی ہیں لیکن نام ان کا آج بھی ہے لوگوں میں آج ہم جتنے ابن تعیمیہ رحمۃ اللہ امام بخار رحمۃ اللہ علیہ ہیں زندہ لوگ سب فقہ صحابہ تابین تب تابعین, تابعین فقہ دین اولیا ہیں آج دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کا علم دنیا میں ہے آج بھی ان کی یاد دلوں میں زندہ ہے اللہ یہ ہے ان کا فائدہ اور ایک اچھا قول بتاتے ہوئے میں آگے بڑھوں علم کی اہمیت اور فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے سرف کا بڑا پیارا قول کہتے ہیں علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے علم ذرا غور سے سننا علم کی نسبت جس کی طرف کی جا رہی ہے اور وہ اس کا اہل نہیں ہے خوش ہو جاتا ہے اور جہالت کی مذمت کے لیے اتنا سمجھنا کافی ہے کہ جس کی طرف جہالت کی نسبت کی جا رہی ہے حالانکہ وہ اس کا اہل ہے وہ اس سے ناراض ہو جاتے, جاتا ہے اس کا منہ بگڑ جاتا ہے سمجھ میں آیا نہیں یہ ذرا فصیو اردو تھی عام اردو بولو نا ذرا چلو بھائی عام اردو میں عالم نہیں ہے ایک آدمی جاہل ہے اس کو بولنا یہ بہت بڑے عالم ہیں خوش ہو جاتا ہے ارے یار تم نے بڑا سب خیال رکھا تھوڑا ہے اتنے عالم تم یہ بہت بڑے عالم دین ہے یہ اور نہیں ہے عالم زیرو ہے صفر وہ خوش ہو جاتا ہے علم کی اہمیت جاہل کو بولو بھائی سر یہ بہت بڑے جاہل آدمی ہے حالت جاہل ہے ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ ہے علم کی اہمیت علم مقام علم کی فضیلت لہذا عقیدوں کو بگڑنے سے منہج کو بگڑنے سے اخلاق کو بگاڑنے سے بچانے والی چیز کیا ہے علم اور علم کتاب سے لے لینا انٹرنیٹ سے نہیں کتاب کو سمجھنا علماء سے خالی کتابوں سے علم آ جائے تو کالج کیوں عمر ہے نہیں سمجھ سکتے بغیر پڑھانے والے کے سمجھنے والے کے قرآن سمجھیں گے آپ حدیث سمجھیں گے اصول حدیث سمجھیں گے تبصیر سمجھیں گے ضروری ہے نا کہ پڑھانے والا والا ارے بھائی یہ علماء چھوڑو بھائی خود پڑھو نا انگلش میں سارے ٹرانسلیشن موجود ہیں کلک کرو سامنے آئے گی جی. کرو کلک کون کون کیا کیا دیتا ہے دیکھو کہاں سے لے رہے ہیں بعض عورتیں جو ہے چینلوں سے تین لے رہی ہیں. چینل میں بھائی استخارہ کا پروگرام کتنا چبھی بجے پچھلے مہینے جدا میں بول کیا ہے استخارہ کا وہ میرے لیے آپ ذرا استخارا دیکھو پلیز استخارہ دیکھنے کی چیز ہے بہن جی استخارا دیکھتے کیسے ہے بھائی نظر آتی ہے کہ پنگا ونگا تو نظر آتا کیسے نظر آتا ہے کیا حال ہے دیکھیے چیز... اب بیٹھے موجود... اسم... ہاں جی کیا مسئلہ ہے آپ کا جی ابھی ایک منٹ استخب دخل... یہ حال ہے ہم علم کہاں سے لے رہی ہماری مہنگے چینل میڈیا جو دے رہا ہے دیکھو یہ نئی چیز واٹس ایپ اچھا رہیں گے فارورڈ کرو جلدی ایسے ایسے, ایسے ہوگا ٹھیک ہے کلک فارورڈ جی کی حالت کیا ہے پھر سو کال ایجوکیٹڈ ہو... ایسے نہیں بھائی علم اہل علم سے لو اللہ جزائ خیر آپ پونا میں ہیں شیخ ابو سے علم حاصل کیجیے انشاءاللہ اب اللہ بمبئی میں یہاں جو بیٹھا ہوں شیخب السلام صاحب ہے اللہ میرے شیخ اللہ صاحب علم دیجیے اہل علم کے لوگ آپ کہاں سے آپ حیدرآباد سے ہیں شیخ صفی احمد مندر سے علم حاصل کیجیے اس کا مطلب ان کے علاوہ نہیں وہ ایک نام مثال ارے آپ اس دن تقریر میں ایک نام بولے ان سے علماء بہت ہے بھائی مثال میں ایک نا دلی کے ہیں فلاں لیجیے یو پی کے ہیں سے علما موجود ہے علما موجود ہے, موجود ہے. اللہ کی طرف سے علم علماء سے لیجیے سیکھیے انہوں نے محنت کی انہوں نے سمجھایا کتاب و سنت کو عقیدے صحیح ہیں منہج صحیح ہیں ان سے علم حاصل کیجیے اور علم حاصل کرنے کا پا علم حاصل کیجیے کہ علما سے علم حاصل کریں گے تو دین سمجھیں گے اور جب دین سمجھیں گے تو پھر عقیدت خراب نہیں ہوگا منہج بگڑے گا نہیں اخلاق کی گراوٹ نہیں آئے گی اخلاق ختم نہیں ہوں گے خراب نہیں ہوں گے جب علم سے خواہش کی مثال علم سے دور رہے اس لیے خواہش بنے کہ نہیں بنے جذبہ تھا ہمارے نوجوانوں میں بھی جذبہ مجھے کرنا ہے کچھ ارے کرو ٹھیک ہے کول cool. کرو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے جذبہ ہے ایمانی جوش ہے لیکن اس جوش کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے ورنہ یہ جوش جو خارجی بنا دے گا یہ جوش تکفیری بنا دے گا یہ جوش محتری بنا دے گا یہ جوش خ... آ... آ... ان کا منہج محتظرہ م... م... کا منہج دے دے گا یا ماتورڈیا کا منہج عقیدہ ان کا دے دے گا آپ کو اس جوش کو صحیح رخ دینا ہے اہل علم کی تربیت میں رہیں آپ پیدا جاؤ امرام نی او خوب آئے تھے علما کام ہے اللہ تعال فرماتا ہے لوگوں کے پاس جب امن کی یا خوف کی کوئی بات آتی ہے تو فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں یہ غلط ہے مذمت ہے ایسے نہ کرو بلکہ رسول اللہ وسلم کی طرف اہل علم کی طرف اس کو لوٹاؤ اس خبر کو جو امن یا خوف سے تعلق رکھتی ہے اس کو اہل علم کی طرف لوٹاؤ اور اس سے پہلے رسول اللہ وسلم کی طرف لوٹاؤ تاکہ وہ اس کا صحیح مطلب بتائیں گے اینت... آ... آگے فرما تم شیطان کی بہت کم اتباع کرتے ہو بہت کم تم شیطان کی اتباع میں لگے ہوئے ہو اس آیت پر غور کریں تو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدمت کی ہے ان لوگوں کی جن کے پاس کوئی بھی انفارمیشن کوئی بھی نیوز آتی ہے اجاؤ بھی اس کو پھیلا دیتے ہیں فوراً جو آج کل ہو رہا ہے فتنہ لیکن اس پھیلانے سے کیا ہوگا آ... لیکن چھوڑ دیں اس پھیلانے سے کیا ہوگا نقصان ہوگا آپ کے اس فارورڈ کرنے کی وجہ سے آپ کے اس آگے بھیجنے کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے بھی بگڑ سکتے ہیں لوگوں کے منہج بھی بگڑ سکتے ہیں لوگوں کے اخلاق بھی خراب ہو سکتے ہیں آپ ذمہ دار ہوں گے کل قیامت کے دن اللہ بچا کے رکھے کہیں اس حدیث میں نہ آ جائے من دا بلالا جو ضلالت اور گمراہی کی طرف کسی کو دعوت دے اس کا وزر وہ جو اس راستے پر چلے گا آپ کے فارورڈ کرنے کی وجہ سے آپ کے بھیجنے کی وجہ سے وہ اپنے عقیدے بگاڑے اپنا منہج بگاڑے گا وہ اپنی اخلاق وبال کل قیامت کے دن آپ کی گردن اور جیسا کہ نبی علیہ السلام اسلام میں بیان فرمایا جہنم مناتا ہوں کدو جہنم کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے ہیں بلانے والے آؤ ہم سے مل جاؤ ہم سے مل جاؤ جو لبے کہیں گے جہنم کی آگ میں ان کو پھینک دیں گے وہ لوگ ایسا نہ ہو میرے بھائی اہل علم آپ کی حفاظت کریں گے اللہ کے فضل کے بعد دین کو سمجھنا تبکو کے دین خوارش نے دین کو نہیں سمجھا وجہ سے خارجی بن گئے دین کو سمجھ دینی مزاج کو آئے تھے بہت اہم چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا میوری دلّی خیر دین اللہ تعالی جس بندے سے خیر کا اور بھلائی کا ارادہ کر لے اللہ تعالی اس کو دین کی, سمجھ سمجھ دین کی بہت ضروری ورنہ کیا ہوگا حلال کو حرام کر دے گا آدمی سمجھے گا نہیں دین کو نالج الگ چیز ہے ایک ہوتا ہے مجھے دین کی معلومات ہیں ٹھیک ہے آپ کو دین کی معلومات ہے کیا معلومات ہیں بھائی اللہ ایک ہے رسول ایک ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اسلام کے پانچ ارکان ہیں ایمان کے چھ ارکان ہیں وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے نماز صحیح نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور احرام میں یہ پابندیاں ہیں مرد کے لیے یہ عورت جو ہے بغیر نقاب کے احرام باندھے ٹھیک ہے معلومات ہیں بھائی ماشاءاللہ نالج ہے سمجھے دن کو آپ ڈفرنٹ ہے نا ایک ہوتا نالج ایک ہوتا سمجھنا انڈرسٹینڈنگ کیا بولتے ہیں انگلش میں نہیں معلوم اس کو بہرحال تبکو ضروری ہے تبکو کا کمی انسان کو جو ہے برباد کر دے گی اس کی ایک مثال سمجھنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں تبکو کی کمی کی وجہ سے خواہش کی مثال تو میں نے دے دی کافی سمجھ میں آ گیا وہ ان کے پاس تبکو نہیں تھا آئک پڑھتے تھے بتاتے تھے لیکن آئک کا مطلب ہی لے لیتے تھے نہیں تھا دن کو سمجھے نہیں مثال دین کیا چیز کو سمجھنا دین کو سمجھنا جو سلف کے منہج پر سمجھنا ہے یہ نہیں سمجھے اسی وجہ سے خارجی ہو لوگوں نے آمال کو ایمان سے نکال کے پھینک دیا بالوں نے کہا کہ ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے سب نہیں سمجھنے کی وجہ سے تفقق کی کمی کی وجہ سے اور ایک مثال دوں میں بال لوگوں نے کہا کہ عدل عدل عدل ہے نا میں یعنی انصاف کا مطلب کیا ہے مساوات برابری سب برابر مرد عورت میاں بیوی فلا فلا سب ایک لائن میں قرآن میں عدل کا لفظ ہے یا نہیں ہے خطبے میں سنتے ہیں نا جمع یا مرکم بل عدل قرآن میں عدل ہے قسط ہے قسط بھی عدل کے بارے میں اللہ نے جو ہے پیغمبروں کو بھیجا ہے واضح نشانیاں دے کر لی الناس بالقسط تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں عدل عربی کا لفظ ہے جو اردو میں عدل بولتے ہیں اس کی جگہ ایک اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے انصاف تو عدل و انصاف کیا مطلب اس کا لوگ سمجھتے ہیں عدل و انصاف جو و سننے سے ثابت ہے اس کا مطلب مساوات ہے مساوات مطلب برابری مساوات لفظ عربی کا ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اور مساوات ظلم ہے اسلام نے عدل کا حکم دیا ظلم کا نہیں یہ کیسے عدل کہتے ہیں یہ تفقو ہے انسان دین کو نہیں سمجھے گا تو عدل عدل کو مساوات کا نام دے, دے دے گا اور برابری لوگوں میں بتا دے گا عدل کیا ہے جس کا حکم شریعت نے دیا مساوات کہیں نہیں ہے قرآن کی آیت میں لفظ حدیث میں بھی کہیں آپ کو مساوات کا لفظ نہیں ملے گا کہ اسلام نے مساوات کا حکم دیا ہے عدل کا حکم um ہے اسلام میں اور عدل یہ ہے اعطاء کل حق ہر صاحب حق کو اس کا حق دیجیے آپ ہر صاحب حق کو اس کا حق بادشاہ کا حق بادشاہ کو عدل ہے یہ علماء کا حق علماء کو دیجیے ذمہ داروں کا حق ابا کو دیجیے بیوی کا حق بیوی کو دیجیے بیٹے کا حق بیٹے کو دیجیے بیٹی کا حق بیٹی کو دیجیے چاچا کا حق چاچا کو دیجیے ماموں کا ماموں کو دیجیے مساوات میں سب ایک لوگ میں سب کو آپ کے گھر مہمان آئے اسلام نے کیا کہا یکرم کہا اکرام کرو جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہوگا وہ مہمان کی عزت کرے گا مہمان آنے والے آپ کے چاچا بھی ہو سکتے ہیں سسر صاحب بھی ہو سکتے ہیں علماء بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے بادشاہ بھی آئے آپ کے پاس سب الگ <تصف> الگ تو بیگ کے حساب سے اکرام ہوگا شریعت یہ نہیں کہ سب نئے نہیں جیسے میں دوست کی اکرام کروں گا اکرام مطلب عزت کرنا مہمان کی جیسے دوست کے دوست کی عزت کروں گا میں دوست مہمان کی ویسے عالم کی بھی کروں گا بھائی آپ شیف ہوتا کیا ہوں آپ بھی یہاں بیٹھ کے کھائیے آپ بھی یہاں بیٹھ کے کھائے ارے برابری ہے اسلام میں ہے برابر یہ تو مثال وہی ہوئی جو میں نے دیا تھا حیدرآباد میں ایک آدمی بکری خرید کے لایا ایک آدمی شیر ایک آدمی نے دو جانور خریدے شیر اور بکری باندھا گیا بازار گھاس خرید کے لایا بکری کے سامنے رکھا بولا کھا خا. بکری کھا لی شیر کے سامنے رکھا بولا کھا شیر بولا میں یہ نہیں کھا تھا بولا میرے پاس عدل ہے تم کو بھی یہ گھاس تم کو بھی یہ گھانس. شیر بول رہا عدل یہ نہیں ہے بھائی ادل یہ نہیں ہے ادل یہ ہے تم بکری جو کھاتی ہے بکری کو کھلاؤ میں جو کھا دوں گوش رکھو سر وہ کہہ رہا نہیں عدل ہے اسلام میں ارے تھی نہیں سمجھا شیر بول رہا تو ذرا جا علص صاحب سے سمجھ لے ادل کیا کس کو کہتے ہیں یہ ظلم جو عدل کے خلاف ہے بول رہا نہیں کھانا کھا تو جا وہ بھوکا رہ جائے گا بےچارا یہ عدل ہے اب بتائیے یہ عدل ہے نہیں اس کو بکری کو گھاس کھلائی یا میں نے اور ایک چھوٹی سی مثال آپ کے گھر میں بچہ ہے ایک آپ کا بچہ ہے پندرہ سال کا ایک بچہ پندرہ مہینے کا ہے آپ بول رہے دیکھو بیگم میں سن کے آیا خود عدل کے بارے میں دیکھو پندرہ سال کے بچے کو جو دوں گا پیسے وہی پندرہ مہینے کے بچے کو دوں ارے نہیں یہ دودھ پیتا وہ گوشت کھاتا عدل یہ دین کی تفقہ نہیں ہے بھائی یہ عدل ایسا نہیں ہے وہ مساوات مساوات ظلم ہے یہ کیا برابری ہے بھائی ایسے نہیں اب اور تیسری آخری مثال لمبی بات ہے اما بیوی مسلمان عدل ارے امی کی ضروریات الگ ہیں ان کا خرچہ الگ ہے بیوی کا خرچہ الگ ہے نہیں بیگم عدل امی کو ہزار روپے کی ضرورت ہے ہزار روپے دے رہا ہے بیوی کو دو ہزار چاہیے ہزار دیتا کہتا ہے عدل ہے یہ تو ظلم ہے تم نے کہاں پہ دین کو سمجھا اسی لیے کہتے ہیں تفقہ ضروری ہے دین کو سمجھو. یہ غلط ہے سمجھنا یہ, عدل یہ نہیں ہے. عدل یہ ہے کہ ہر حق کو اس کا حق دو. بی بی کو اس کا, کا خرچہ دو اور اما کو اس کا حق دو یہ ہے عدل تم نے صحیح کام کیا یہ ہے عدل جس پر دنیا قائم ہے یہ شریعت اللہ تعالی نے پیغمبروں کو جو بھیجا اسے ہر ایک کو اس کا خالق کا حق حق اللہ! کے حدیث سوار تھے نبی کے پیچھے پیٹ ہے جانور پر کیا پر? حق اللہ, اللہ کا حق کیا ہے معلوم ہے آہا کیا؟ حدیث میں جا... اللہ اس کے سو بہتر جانتے ہیں اللہ کا حق یہ ہے ولا کو اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ اللہ کا حق ہے اللہ کا حق اللہ کو تو عبادت پیغمبر کی نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شرک ہے جس کو ظلم قرار دیا گیا اگر یہ ہے کہ ہم اللہ کا حق اللہ کو دیں گے نبی کا حق نبی کو دیں گے علماء کا علما کہ صحابہ کا حق صحابہ کو اہل بیت کا حق اہل بیت کو دیں گے پڑوسیوں کا حق رشتے داروں کا حق علما کا حق بڑوں کا حق بیوی کا حق شور کا حق سب کا حق اس کو جو اس کا حق شریعت میں مقرر کیا ہے وہ اس کا حق دو دراست اس کا حق دو یہ نہیں کہ بیٹی کی شادی میں خرچہ کر لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں ابا کی جائیداد میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا بھائی بولتا ہے تم کو ابا نے اتنی بڑی شادی کرائی اتنا زیادہ خرچ کیا جاؤ اب کچھ نہیں ملے گا تمہارا شور اتنا کماتا ہے جاؤ کھاتے پیتے ہو میرا اس کو محروم کر دیا یہ عدل ہے یہ. نہیں ہے اس بچی کا حق دو جو شریعت نے اس کے لیے مقرر کیا پرانی آیات ہے جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گے لہذا یہ کب حاصل ہوگا جب دین کو انسان سمجھے گا تو پہلا علاج نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ علم حاصل کریں گے اور اہل علم کی صحبت میں رہیں گے تاکہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ بگڑنے سے بچا سکے دوسری ضروری چیز تکوا کا ہونا ہے نوجوانوں میں سخت ضرورت ہے کہ وہ تقوی حاصل کرے اللہ سے ڈرنا جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اور پرانی آیات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تقوی جو ہے آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ تقوی جو ہے عبادت کا پھل ہے سمرا ہے بال لوگ عبادت کا مقصد کہتے ہیں نہیں ہم نے تحقیقی علماء سے سعودی عرب میں کہا نہیں سمرا بولیں گے اس میں سمرسول عبادت اللہ عبادت کا پھل کیا ہے آپ اللہ کی عبادت کرو گے تو کیا ہوگا تقوی پیدا ہوگا یا قطبہ عل مسلم اس سے تقوا آئے گا تقوی کی تاکید آئی ہے اور جنت اس کے لیے تیار کی گئی ہے نوجوان بھائیوں بہنوں جنت چاہیے وہاں کا حسن چاہیے یہاں کا حسن چاہیے ازواج ہر چیز سے پاک اوپر سے لے کر نیچے تقریب نیٹ بہترین خوبصورت دو شدہ ہے جنت اس جنت کو پانے کے لیے تقوا اختیار کرنا ضروری ہے اور تقوی کا فائدہ دیکھیے اس سلسلے میں آئے تھے حجی موجود ہے نبی اللہ عبرماخب رہو اللہ سے ڈرو لوگوں میں اللہ سے ڈرتے ہو باقی جگہ بھی اللہ سے ڈرو ہر جگہ اللہ سے ڈرو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کے والد مبارک رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر کیا تقویٰ تھا بلکہ نہیں افون اس سے پہلے وہ تو بعد میں لکھا تھا اس کو اس سے پہلے تکوے وہ تو حرام سے اجتناب کا اجتناب کی مثال ہے تقوی کی مثال ابن عمر کا واقعہ آپ کو یقیناً سنا ہوگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ روما اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے تھے انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا اس کو پکڑا نوجوان تھا وہ کیونکہ لفظ حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ نوجوان تھا فتح فتح جوان کو کہتے ہیں وہ نوجوان تھا اس سے پوچھا یہ بکریوں میں سے ایک بکری بیچ دو ہمیں ٹیسٹ لینا چاہ اس کا امتحان لینا چاہ اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کو نہیں بیچ سکتا بکری کیوں کیونکہ میں اس کا مالک نہیں اس کا مالک کوئی اور ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے آزمانے کے لیے اس کو اس کا تکوا چیک کرنے کے لیے کہا ٹھیک ہے ہمیں بیچ دو یہ بکری مالک جب پوچھے گا تو بول لینا بھیڑیا کھا گیا گم گئی اس نے کیا کہا تکوا کیسے تھا ٹھیک ہے مالک کو تو بول دوں گا اللہ کہاں ہے اللہ کو سن رہا جانتا ہے رونے لگے عبداللہ اور بار بار کہنے لگے اللہ اللہ اس کے بعد گئے مالک کے پاس سارا ریوڑ خریدا ساری بکریاں خریدی اور کہا کہ یہ جو تمہارے پاس کام کرتا ہے اس کو آزاد کر دو اس کو خرید کر اس کو خرید کر آزاد کر دیا اور وہ جو بکریاں تھیں ان سب کو خرید کر اس کو گفٹ میں دے دیا کہا یہ ہدیہ ہے تمہارے لیے اللہ یہ تکوا تھا جو آج نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ جب تکوا ہوگا عقیدہ بھی صحیح ہوگا ان اور منہج بھی صحیح ہوگا اخلاق میں اسپیشلی طور پر تکوی کی ضرورت پڑتی ہے انسان جو ہے اپنے اخلاق کو بگڑنے سے بچائے گا اسی طریقے سے تیسرا بنیادی علاج یہ ہے نوجوانوں کے لیے بگڑنے سے بچنے کے لیے کہ وہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں حرام چیزیں معلوم ہیں نبی سرز نے حدیث نے فرمایا الحرام مبین حرام الحلال ابین والا حرام حلال واضح ہے حرام بھی واضح ہے یہ حرام یہ حرام یہ معلوم ہے اکیلے لڑکی سے بات کرنا کرنا آہ, معلوم نہ حرام حرام سب معلوم ہے اختلاط حرام ہے مرد و زن کا ایک ساتھ رہنا تیسرا شیطان ہے معلوم ہے گالی دینا حرام شکر گوری حرام کسی پر الزام لگانا حرام ہے مال چوری کرنا حرام ہے سر حرام چیزیں معلوم حرام سے اپنے آپ کو بچانا اس سلسلے میں جو ہے مبارک رحمۃ اللہ کا واقعہ بن عبد بن مبارک رحمۃ اللہ, اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کے والد مبارک رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر ایک باغ میں کام کرتے تھے انار کا باغ تھا اس باغ میں کام کرتے تھے ایک مرتبہ کیا ہوا باغ کا مالک اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس باغیچے میں گیا تاکہ جو ہے انار کھائے اپنے ساتھوں کو کھلائے اسے ہوتا ہے عام طور پر وہ بیٹھا مبارک احمد اللہ علیہ کو کہا جائیے ذرا اچھے ذرا میٹھے میٹھے انار توڑ کے لائیے آپ جائیے وہ گئے اور وہ توڑ کر لائے سامنے رکھ دیا اس کے وہ جو کھانے لگا تو انار جو ہے میٹھے نہیں تھے وہ وہ تو کیا بولتے کھٹے کھٹے تھے وہ صحیح نہیں تھے انار ڈانڈا کا تھو کا کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ میٹھے انار نہ یہ کہاں سے لے کر آئے میٹھا انار کہا مجھے نہیں پتا یہ میٹھے ہیں یا خطے. اور گسا ہوگا بڑا تم کتنے سال سے میرے پاس کام کرتے ہو تمہیں یہ نہیں پتا کہ انار میٹھا کون سا ہے کہاں مجھے کبھی پتا کبھی میں نے کوئی انار چکھا ہی نہیں مجھے میٹھا انار تعجب کیا کیا کہہ رہے ہو بات ہے ایک انار کبھی میں چکھ کے نہیں دیکھا یہ میری چیز نہیں ہے میری ملکیت نہیں ہے آفس میں کام کرتے نا کمپنیوں میں سنیے بات کیا نہیں مجھے پتا نہیں تعجب کیا ہوگا اس کے بعد اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگر مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہو تو کس سے کروں؟ مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہودی اپنی بچی کی شادی مال دے کر کرتے ہیں نسارا اپنی بچی کی شادی جمال دے کر کرتے ہیں ایمان والے اپنی بچی سنو سنو رشتے ڈھونڈنے والوں اپنی بچیوں کے لیے مبارک رحمت اللہ علیہ سلط ہیں ہمارے کہتے ہیں ایمان والا اپنی بچی کے لیے دین دار صحیح عقیدے والا اچھے اخلاق والا ڈھونڈتا ہے تم دیکھو ان تینوں میں سے کس کیٹیگری میں ہو وہ چیز تلاش کرو کہا ہے تو میں ایمان والا ہوں تو تقوا اور دینداری دیکھنی ہے تو میرے نزدیک تم سے زیادہ دیندار کوئی نہیں ہے میری بیٹی کی شادی قبول کر لو انہوں نے قبول کر لیا شادی ہو گئی عبد رحمت اللہ رحمتہ اللہ پیدا ہوئے عبداللہ ابن مبارک جیسے محدف تقی پیدا ہوئے ایک انار حرام کا چھوڑنے کا اثر دیکھیے تک ان کا عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ بیوی ملی باغ کا مالک ملا سسرا اور بیٹی بیٹا پیدا ہوا عبد اللہ رحمۃ اللہ جو محدث گزرے ہیں. یہ ہے تقوی نوجوان میرے ساتھیوں نوجوان میری موز خواتین بچیاں اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیجیے تخوا کیا کیجیے انشاءاللہ معاملے سب صحیح ہو جائیں گے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ امین یا جال ہی جو اللہ سے ڈرے گا یہ ہمارا کام ہے ہم نوجوانوں کا ہم ذمہ ہم لوگوں کا کام ہے ہم اللہ سے ڈرے اللہ اپنا وعدہ کرتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا یہ شرط ہے جواب شرط اللہ مخرجا اللہ ہر مصیبت سے اس کو نکالے گا ہر مصیبت سے نکالے گا مختلف پرابلم سے سب کے ہم اپنی طرح اچھی طریقے سے جانتے ہیں یا اللہ مخرجا اور دوسری چیز اور اللہ ایسی جگہ سے اس کو رسک دے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرے گا یہ ہے تقوی کا فائدہ لہذا اپنے آپ کو تکوے میں تقوے کر تقوی اختیار کرنے کریں مستقی بن کر زندگی گزاریں اسی طریقے سے چھوتائی ضروری علم کے بعد دعوت دینا ہے بغیر علم کے دعوت نہیں دینا ہے فلحاری علا با متعین اور دیگر حدیثیں اس کی دلیل ہیں ہے لہٰذا نوجوانوں میں جذبہ ہے کہ میں دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں ویری گڈ بہت اچھی چیز ہے آپ جو ہے علم حاصل کیجئے اس کے بعد دعوت کیجئے آپ چاہتے ہیں جو مشائق ہے دعوتی کام میں ان کا ساتھ دیں جیسے اللہ خدن خرد نوجوانوں کو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے سنا یہ جو پروگرام منعقد کیا ہے یہاں پونا کے نوجوانوں میں اللہ جزائر کو اللہ جزائر کو اللہ ان کی اس خوشی آپ جو دعوت کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں تعاون آپ پیش کیجیے اگر آپ دائی بننا چاہتے ہیں بہت اچھی چیز ہے اور ضرورت ہے تو کی دائی بننا چاہتے علم حاصل کیجیے دائی بنی کے بعد دعوت بہت اچھی چیز جہل ہوگی تو نقصان ہوگا اللہ علم ہوگی تو فائدہ ہوگا اللہ کے نبی سم جو پیشنگ ہوئی فرمائی کہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا اور صرف جہالت باقی رہے گی وہ ہے نا حدیث لمبی وقت ختم ہو رہا ہے میرا اسے شارٹ میں بتا رہا ہوں اشارہ کر رہا ہوں تو اس حدیث میں سمجھ نے کیا فرمایا جہالت کا نقصان دیکھیے ابلو ابلو ہے نا فبلو ابلو فبلو پہلے فب جب جاہلوں کو بنا دیا جائے گا علم والے نہیں ہوں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اس حدیث کی تفسیر اس حدیث کی تفصیل میں اس حدیث کو پیش نظر رکھ کے علما نے کہا ہے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ علم سے کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا خسارہ ماضی میں ہوا یا حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں اللہ بچا کے رکھے ہوگا جہالت سے ہوگا بل وہ ابل خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ یہ جاہل کرتا ہے علم سے کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے علم کے بعد دعوت کریں دعوت پیش کریں تو اس دعوت سے کبھی انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا اور اہل علم کی صحبت جو میں نے بتا دیا اس سے پہلے اور اسی طریقے سے قول و عمل میں مطابقت یہ بھی بہت ضروری ہے ہم جو بولیں اس پر عمل کریں ہم بولتے ہیں اللہ سے ڈرو اے ایمان والو تم جو بولتے ہو اس پر عمل کرو تم کیوں ایسی بات کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے یہ بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک لہٰذا ہم جو بولیں اس پر عمل کریں قولو عمل میں مسابق نظر آخری چیز جو ہے محاسبت النفس، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ نوجوانوں کو ہم کیا ہماری جوانی کہاں سر ہو رہی ہے کہاں گزر رہی ہے نبی علیہ السلام اسلام نے فرمایا سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عشق کے طرح سایہ دے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا کیا ہم نہیں چاہتے اس دن ہمارا شمار ان ساتھ میں سے ہو جائے ان میں سے شاہ کی عبادت اللہ وہ جوان ہوگا جس کی جوانی عبادت میں گزری آپ اور میں اپنی زندگیوں کو چھا کے کریں میری اور آپ کی جوانی عبادت میں گزر رہی ہے یا دنیا میں پڑھ کر گزر رہی ہے اللہ کی تعاط میں ہم میرے اور آپ کے وقت سب ہو رہے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی میں یہ چھٹی ہو رہی ہے اس میں اطاعت ہے یا نافرمانی ہے یہ فیس بک اس میں اطاعت ہے ٹائم ہمارا جو پاس ہو رہا ہے پاسنگ دا ٹائم میں اطاعت میں یا نافرمانی فرمانی میں یہ چیک کرنا ضروری ہے اپنے نفس کا محاطبہ کرنا اور سب سے اچھا وقت محاطبہ کے لیے اللہ میں کئی اللہ علیہ لگاتے ہیں جب آپ اپنے بستر کی طرف جائیں سونے کے لیے جائیں فائر بال ہوتے ہیں آپ اس وقت اچھا محاطبہ کر سکتے ہیں دیکھو آپ نے نیک کام کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو سو جاؤ اللہ کا شکر ادا کرو سو جاؤ اور نیک کام کرنے کی نیت کل آج دعوت کے میدان میں ہم نے کیا کر بھی کریں سو جاؤ گے تو اللہ کی نعمت پر شکر کرتے تمہاری بات آ گئی اچھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے کام کر سکو یا نیکی کر سکو اور اگر تم نے صبح سے شام تک گناہ کیے ہیں اپنے نفس کا خود بس محاسبہ کر لو اور دیکھو اگر تم نے گناہ کیے ہیں حسین اللہ سے معافی مانگ لو اللہ سے معافی مانگ لو گے توبہ ہو جائے گی توبہ انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا مر جاؤ گے توبہ پر تمہاری موت ہو گی اچھی موت ہو گی اٹھ جاؤ گے اللہ نے ایک نیا صفا زندگی کا تمہارے لیے کھول کے رکھا ہے اب اس کو اپنے گناہوں سے خراب نہ کرنا یا اس کو پلید ناپاک نہ, نہ کرنا تو اس طریقے سے یہ علاج ہے میرے بھائی ضرورت اسی بات کی ہے بگاڑ ہے معاشرے میں نوجوانوں سے گزارش ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے جذبے کو صحیح رخ دیجیے علم حاصل کیجیے اور دین کو سمجھیے اہل علم کی صحبت میں رہیے تقوی اختیار کیجیے علماء سے دور مت جائیے میڈیا کا شکار مت ہوئیے دشمنان اسلام دو آئے کے جہنم بیٹھے ہوئے ان کے شکار مت ہوئیے ہر چیز جو آپ کے سامنے آئے فوراً مت پھیلائیے اہل علم سے رجوع ہوئیے علما سے جماعت سے ذمہ جماع داروں سے مل کے رہیے ٹھیک ہے خرابیاں سب میں ہیں اور نقصان سب میں خامیاں سب میں پائی جاتی ہیں لیکن اصلاح ہونی چاہیے اس کا ایک طریقہ کار ہے جو اسلام نے مرتب کیا یا بیان کیا ہے ان انिशियल باتوں پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اپ کو ان کہی باتوں پر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بگڑنے سے بچا لے پر انشاءاللہ میں نے کہا کچھ کہوں گا انشاءاللہ ہمارے علماء ہیں انشاءاللہ ذمہ داران ہیں ہم دشمنوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ تم ہمارے نوجوانوں کو بگاڑو نہیں ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے نوجوانوں کے عقیدے بگاڑے جائیں ہمارے نوجوانوں کے منہج بگاڑے جائیں ان کے اخلاق بگاڑے جائیں ہم اصلاح کریں گے اپنی اور ان کی ہم دعوت دیں گے خود کو اور ان کو ہم اخلاق اپنے اندر ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے نوجوانوں کو ٹارگٹ بنا کر ان کے عقیدے بگاڑ دیے جائیں ان کے منہج بگاڑ دیے جائیں ان کے بگاڑ جائیں نہیں دشمن کام کر رہا ہے اور حق و بادل کی جنگ قیامت تک چلنے والی ہے ہم اپنے نوجوانوں کو بچائیں گے انشاءاللہ اور ہمارے اپنے نوجوانوں سے لڑکوں سے لڑکوں سے ہمیں امید ہے کہ وہ تعاون کریں گے تعاون تقوا کے طور پر ان شاء اللہ تاکہ اپنے آپ کو بگڑنے سے بچائے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق قطع فرمائے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا مسلمان بنائیں عامر الحرب العال السلام علیکم و اللہ